وخير محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحيم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 الحمدللہ للہ آج پانچ اور چھ شہبان المعظم چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات پندرہ جون دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے قرآن کلاس نمبر ایک سو پانچ میں میں نے الحمدللہ للہ واریت کی لانت سے بالا بالاکر ہو کر اصال ثواب اور ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل بیان کیے تھے جو مسئلہ نمبر سیونٹی فور کے نام سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے آج ان اللہ تعالی قرآن کلاس نمبر ایک سو چھ میں اسی ٹاپک سے کمپلیمنٹری ایک اور ٹاپک اس سے جڑا ہوا ایک اور موضوع جو آج کے دور میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعوں کے درمیان کنٹروورشل بن چکا ہے اور یہ اتنا متنازع مسئلہ ہے کہ اس موضوع پر جب بھی کوئی مکبہ فکر گفتگو کرتا ہے تو وہ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ٹاپک ہے بد آٹ اسلام کے اندر اس کام کو کہتے ہیں جو امام کائنات سید الین و شفیع المہ رحمت العالآمین سعید و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں داخل کیا گیا دین میں اصل دین میں داخل کیا گیا دین کی جو سپورٹنگ چیزیں ہیں وہ بداعت میں شامل نہیں ہیں مثال کے طور پر پہلے زمانے کے لوگ سفر حج کے لیے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے اور آج ہم بوئنگ سیون فور سیون پہ سفر کرتے ہیں تو ماڈ آف ٹریولنگ چینج ہو چکا ہے لیکن حج وہی ہے تو یہ جو ہوائی جہاز کا سفر ہے یہ سپورٹنگ چیز ہے دین کے لئے یہ بدت میں داخل نہیں ہوگا اصل دین میں نئی چیز کو داخل کرنا دین سمجھ کر جائے سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر وہ ہوگا بدراٹ بدر کا جو لفظ ہے اس سے ڈرائیوڈ الفاظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر استعمال ہوئے لیکن ایک ہی جگہ میں کوٹ کرتا ہوں وہ صورت البکرا کی آیت نمبر ہے 177 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا السماوات والارض اللہ تعالی زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا ہے جس کو ہم شستہ اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو یعنی کوئی چیز ایگزٹ نہیں کرتی تھی اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اور اس کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالی کی خصوصیت ہے اس وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں البدیر اور بدرٹ وہ بھی دین کے اندر وہ چیز جس کی اصل موجود ہی نہیں تھی اور اس کو دین میں داخل کر دیا گیا وہ کہلائے گا بدراٹ اب بدرت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں خصوصا ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر بالخصوص اور باقی جگہوں پر بالعموم دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی غلط تعویلات کر کے چند چیزوں کو دین میں داخل کیا اور ان میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو واضح کتاب و سنت کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں لیکن انہوں نے اس کو جائز سمجھ کر بلکہ الٹا ثواب کی بشارت سناتے ہوئے دین میں داخل کیا اور پھر جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیے کہ یہ تو دین کی منکر ہے یہ ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق تو ملنی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ تو وہ شفت کرتا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور جو گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہو وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے تو یہ ایک ایکسٹریم ہوگی اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ان اہل بدعت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی لیکن بغیر سمجھ بوجھ کے وہ پھر اس حد تک آگے نکل گئے کہ وہ چیزیں جو بدعت میں داخل بھی نہیں تھیں ان پر بھی بدعت کا فتوا لگانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ جو کہ اہل بدعت تھے وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے مزید ضد کا شکار ہوئے تو ان دو دوسٹریم کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا حالانکہ ان سمجھانے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام الناس جو بد پر عمل کر رہے ہیں وہ تو سوال سمجھ کر کر رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ مان کر اور ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے وہ چیزیں جو کہ دین نہیں ہے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے رسومات کی شکل میں جیسا کہ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر عجیب و غریب رسومات آ جاتی ہیں ان کے خلاف بھی اگر کوئی بولے تو وہ ایسے لوگ سینہ تان کر ایسے لوگوں کی پھر مخالفت کرتے ہیں اور خدا نخواستہ جو چیزیں ان لوگوں نے دین سمجھ کر ایڈاپٹ کر لی ہیں اگر ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ آپ کی ایسی کی تیسی پھیر کر رکھ دیں گے کیونکہ وہ تو سوال سمجھ کر کر رہے ہیں پھر وہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے دین ہیں یہ دین کے خلاف بولتے ہیں جن کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائیو چونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد جو کے ساتھ بھی میرا کچھ عرصہ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اور اب بھی سب کی باتیں سنتا ہوں جو حد بات ہوتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی سمجھتا ہوں پازیٹو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں لہذا میں انشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ آج فرقہ واریت کو تین طلاقیں دیتے ہوئے اور چار تقبیریں پڑھ کر دفناتے ہوئے اصل مسئلہ جو ہے بز کا وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تلخ حقائق سامنے آئیں گے جن میں سے بعض باتیں ہمارے بریلوی مطب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے لیے بری ہوں گی ان کو وہ تلخ سمجھیں گے بریٹل فیکٹ سمجھیں گے اپنے لیے بعض چیزیں جوبن کے لیے بری ہوں گی اور بعض چیزیں اہل حدیث کو بری لگیں گی اور بعض اہل تشید کو تو اس حوالے سے میں بالکل پیش کی ہی معادرت کر لیتا ہوں اور ہر مسلمان کو اہل قبلہ کو اہل کلمہ کو خواہ وہ بریلوی ہو جو بندی ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو کوئی بھی ہو اس کو پورا حق ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے کر سکتا ہے لیکن لیکن لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علم کے ساتھ بلا تکف مالی سل کبی علم سما بسر ولفاد سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نائنتھ کمانڈ آئی ہے ٹین کمانڈمنٹس میں سے اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے بے شک آنکھ کان اور عقل ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان ازا کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی تو علم درائل کے ساتھ کوئی شخص میری اصلاح کرے تو ان میں رجوع کروں گا اور میرا بیک گراؤنڈ بھی اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی حق بات مجھے پتا چلی تو میں نے اپنے رجوع ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروائے ہیں الحمدللہ آج کا لیکچر چونکہ بڑا نازک تھا تو اس حوالے سے میں نے مختلف مقابلے فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور جو دانشور ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی اور اس ٹاپک کو میں کئی مہینوں سے تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اور ای میلز میں بھی مجھے کافی لوگوں کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ بد کے ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے لیکن اس کو میں ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے عقائد کو ایڈریس کیا جائے تو عقائد تو ایڈریس ہو چکی ہے الحمد اب کس موضوع کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے تو ہماری انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر 75 کے نام سے اہل سنت ڈاٹ کام پر یوٹیوب کا جو چینل ہے 720085 اس کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس ایکسکلوسو گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 75 اچھی بدعت اور بری بداعت کی حقیقت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اچھی بدعت اور بری بداحت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور یہ الحمدللہ پھر ایک اور ویڈیو بک تیار ہو جائے گی اس ٹاپک کے اوپر جس کے بعد انشاءاللہ شاء سینکڑوں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویسے بھی کتابوں میں یہ باتیں ملنی بھی نہیں کیونکہ کتاب میں جو لوگ بھی لکھتے ہیں وہ اپنے مقل فکر کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں آج کے لیکچر میں جتنی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بتا دوں گا اور صرف کرٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دارالسلام والے جس کے مطابق عربی نسخوں کو اور اردو ترجمے چھاپتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے کسی بھی حدیث کا ریفرنس پوچھ سکتا ہے میں انشاءاللہ اس کو بتانے کا پابند ہوں یا ای میل پر مرزا انڈر اسکور فائیو ایٹ آف یاہ ڈاٹ کام اس پر بھی میں مکمل ریفرنس دے دیتا ہوں الحمد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں کیونکہ ان کے اندر ضعیف روایتیں بھی موجود ہوتی ہیں اس لیے بخاری اور مسلم سے ہٹ کر جتنی احادیث میں اور کتابوں سے بیان کروں گا وہ صرف وہی احادیث بیان کروں گا کہ جن کی صحت اصول محدثین پر پہلے تین سو سال کے مسلمانوں جو محدثین ہیں ان کے اصول پر صحیح ہوگی اور خصوصاً دور حاضر میں دو بڑے محققین جنہوں نے حدیث کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا پہلے نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر شیخ زبیر علی ضعی حافیظہ اللہ ان کی تحقیقات سے بھی میں نے استفادہ الحمدللہ اس حوالے سے کیا ہے اور ضعیف روایت اگر میرے حق میں بھی تھی تو میں نے جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا ہے بعض لوگ بدت کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں اور پھر اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایتیں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن میں وہ انشاءاللہ بیان نہیں کروں گا ماڈل کے طور پر ایک حدیث میں بتا دوں جو کہ ضعیف حدیث ہے جس کی صنعت ضعیف ہے وہ روایت عموماً بدت کے خلاف پیش کی جاتی ہے لیکن وہ میں اس کو دلیل نہیں بناؤں گا اور وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے ابواب صلاح چیپٹر میں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو معذن نے اقامت سے پہلے تصویب کہنا شروع کر دی تصویر یہ ہوتی ہے کہ اناؤنسمنٹ کرنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب آ جائیں حالانکہ اس کے لیے سنت عمل ہے اقامت کہنا اور ظاہر ہے سنت عمل کو جو بھی چیز ریپلیس کرے گی وہ بد ہوگی تو تصویر کہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما نے مجاہد طابی رحمت اللہ علیہ اپنے شگیر سے کہا کہ اس بدتی کی مسجد سے مجھے نکلو نکالو تم خود بھی نکلو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اقامت تعلیم فرمائی ہے تصلیب تعلیم نہیں فرمائی جماعت کے لیے اب یہ حدیث بڑی پٹ حدیث تھی میرے موقف کی دلیل کے لیے لیکن چونکہ یہ اصول محدثین پر ضعیف سند ہے اس کی اس لیے اس کو ہم دلیل نہیں بناتے کیونکہ اس کے اندر ابو اسرائیل جو راوی ہے جس کا نام ہے اسماعیل بن خلیفہ یہ جمہور محدسین کے نزدیک پکا ضعیف راوی ہے اور خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الدع ضعیف راویوں کی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی اس کو ضعیف راویوں میں شمار کیا ہے اس تمہیدی گفتگو کا آخری حصہ یہ ہے بھائیو آخری بات کہ اس لیکچر میں انشاءاللہ میں کل پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا ایک خاص انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ پانچ علمی پوائنٹس اب چونکہ یہ گفتگو کوئی چھوٹی سی گفتگو تو نہیں ہے اس کے لیے کم از کم دو سے تین گھنٹے چاہیے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے لہذا اس کو دو سیٹنگز پہ میں نے جو ہے مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے آج تقریباً ایک گھنٹے کی نشچیت ہوگی اور ایک گھنٹے کی انشاءاللہ اگلی دفعہ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم پہلے دو علمی پوائنٹ کور کرنے کی کوشش کریں گے باقی اب جو تقریباً چالیس پچاس منٹ رہ گئے ان کے اندر اور پھر ان شاء اللہ اگلی دفعہ جو آخری تین علمی پوائنٹس ہیں میں ان کو ڈسکس کروں گا لیکن آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں وہ پانچ علمی جو ٹاپکس ہیں ان کا تعارف یہاں شروع میں ہی کروا دیتا ہوں یہ پانچ علمی پوائنٹس کون سے ہیں پوائنٹ نمبر ون قرآن و سنت کی روشنی میں بدعت کی صحیح تعریف اس کی سینسٹیوٹی حساسیت کیا ہے اور اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے بدعت کی بریلوی دیوبندی بندی اہل حدیث یا اہل تشہیوں کی تعریف نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو اس کی اپروپریٹ ڈیفینیشن بنتی ہے اور اس کی حساسیت کیا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکشن ہوگی اچھا پوائنٹ نمبر ٹو میں ان بداعت کی نشاندہی کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ جو کتاب و سنت میں چیزیں حرام کر دی گئیں لیکن بعض لوگوں نے اتنی جرت کی کہ ان حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس پر فواب کی بشارت سنا کر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی الٹا ان کو غلط کہنا شروع کر دیا یہ پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکس ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو میں پوائنٹ نمبر تھری میں ان بداعت کی میں نشان دہی انشاءاللہ کروں گا کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل کر کوئی اور چیزیں امت کے اندر داخل کی گئیں پوائنٹ نمبر ٹو میں تو وہ چیزیں تھیں کہ جو حرام کی تھی کتاب و سنت نے اور اس کو ثواب بنا کر امت میں داخل کیا گیا پوائنٹ نمبر تھری میں وہ چیزیں کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو بدل دیا گیا اس کی جگہ اپنے طریقے جارے کر دیے گئے اپنے سلسلے شروع کر دیے اور پوائنٹ نمبر فور میں ان بداعت کی میں نشاندہی کروں گا انشاءاللہ کہ جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا اس میں کمی کی گئی اپنی مرضی سے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کافی نہ سمجھا گیا بلکہ کہا گیا کہ اس میں یہ چیز بھی ذرا شامل کر لی جائے یا یہ چیز اس میں سے نکال دی جائے اپنی مرضی سے یہ بھی بدت کی ایک بہت شکل ہے اور پھر آخری جو پوائنٹ نمبر فائیو ہوگا انشاءاللہ اس میں بداعت سے متعلق جو اشکالات ہیں امبیگوٹیز ہیں ان کی میں انشاءاللہ شاء کلیریفکیشن کروں گا مثال کے طور پر سراوی کی جماعت کے بارے میں جو سیدنا عمر نے شروع کروائی یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں اجمائن انہوں نے جو جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ملتی ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنے کے بارے میں ان کی جو غلط تعویلات اور تشریحات کی گئیں ان کا انشاءاللہ میں تحقیقی محاسبہ کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی رد کروں گا کہ جنہوں نے خام خواہ بعض چیزوں کو بزت کہنا شروع کر دیا اور اس میں طرح آگے بڑھ گئے کہ وہ خود بھی بدت سے پاک نہ رہے ان کا بھی رب اور ان بدات کی بھی نشاندہی کروں گا جو واقعی بدتیں ہیں لیکن لوگوں نے ان کو جان بوجھ کر کتاب و سنت کا حصہ بنانے کی کوشش کی سرکا واریت سے بالا تر کر ہو کر اور ظاہر ہے کہ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ نہ جڑی ہو اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ بات میری یاد رکھیں کہ جس کی روٹی بھائیو دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں آپ کو بتائے گا جس کا سورس آف انکم دین ہے تو ظاہر ہے وہ جس مکتبہ فکر کا عالم ہے یا مولوی ہے اس کی روٹی اسی مکتبہ فکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کبھی بھی صحیح بات نہیں بتائے گا چاہے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا مولوی ہو یا ایران کا مولوی ہو جہاں سے وہ لے کر کھا رہا ہے ان کا وفادار ہوگا ہاں ہم جیسے لوگ جو کسی سے لے کر نہیں کھا رہے دین کے نام پر بلکہ حق بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں تو پرواہی نہیں ہے نہ تو اپنی کوئی پارٹی ہے نہ کوئی جماعت ہے جس کو لے کر چلنا ہے ہاں اسلام کو حفاظت کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور میں واسف علی واسف صاحب کی بات ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو جب اسلام میں فرقہ واریت آئے گی تو رزلٹ زیرو ہوگا یا اسلام کو بچایا جا سکتا ہے یا فرقوں کو اور مسلکوں کو بچایا جا سکتا ہے تو ہر کامل الایمان مکمن کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اسلام کو بچانے کی کوشش کریں اب یہ تمام تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ شاء اب تقریباً چالیس منٹ باقی بچے ہیں تو میں پہلے دو پوائنٹس انشاءاللہ شاء ڈسکس کروں گا اور اگلے تین پوائنٹس انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ایک دفعہ زروشی پڑھ لیجئے اللہ مسلی علی محمد وعلی محمد کماسلی تعلیٰ ابر ولا علی حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالیٰ ابرحیم انك حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بدرت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن موضوع ترین اس کی تعریف اور اس کی سینسٹیوٹی اس کی حساسیت کیا ہے اللہ کے حضور یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے لئے تمہیدن یہ بات سمجھ لیں کہ بھائیو اسلام میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کسی بھی ٹرمنالوجی یا اصطلاح کی تعریف کرتے ہوئے اس سے متعلقہ تمام دلائل کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے کسی ایک فکرے کو کسی ایک حدیث کو کسی ایک آیت کو پکڑ کر مکمل ڈیفینیشن امپاسبل ہے ناممکن یہی تو ہو جائے کہ بھائیو اتنی موٹی کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے اگر بات ایک صفحے میں سمجھانے والی ہوتی تو نازل ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اشکالات اتنے زیادہ ہیں لہٰذا اتنی موٹی کتاب نازل ہوئی اور صحیح سال میں نازل ہوئی تو تمام دلائل کو سامنے رکھ کر پھر صحیح سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ صحیح فک استعمال کریں گے تو بات سمجھ آئے گی اور صحیح بخاری کتاب ال چیپٹر میں وہ حدیث یاد کر لیجئے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک اصا فرما دیتے ہیں ن کی true understanding وہ اندھا مقلد نہیں ہوتا جو اندھا مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فکی ہو ہی نہیں سکتا سکھ کا ماننے والا کبھی بھی اندھا مقلد نہیں ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا سکھ کا ماننے والا ہوگا یہ true understanding کو عربی میں کہتے ہیں فک سمجھ بوجھ اور اس پر امام بخاری نے پھر باب بھی باندھ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اب اس بات کو ایک دو ایگزامپل سے سمجھیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ مفتی احمد یارخان نعمی صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جال حق کے اندر جو بریلوی مک فکر کی سمجھ لیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل میں بدت کی کوئی تعریف کرے اور یہ انہوں نے اپنے زمانے میں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ثناء اللہ ابرت سری صاحب کو جنہوں نے غلام قادیانی کے خلاف بھی کافی کام کیا وہ مرتے دم تک مفتی صاحب کو بدت کی تعریف نہیں بتا سکے کیونکہ انہوں نے چیلنج یہ کیا تھا کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ بھی نہ پھر آتے ہوں تو وہ بدت وہ بزت کی وہ تعریف تو وہ مندہ کرے گا نا جو پھر فرقوں سے باہر نکلے گا تو میں اس چیز کا رد کرنے لگا ہوں کہ جو مفتی صاحب کا ادارہ ہے نا کتاب و سنت سے ایسی تعریف کریں اور کوئی ایک جملہ نکال کے بتائیں تو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کتاب و سنت میں ہر بات ایک جملے میں نہیں لکھی ہوتی کئی جملوں کے مجموعے کا نام ایک ٹرم ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہ سمجھ لیجئے مجھے بتائیں مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ڈائریکٹ ایک جملے میں مسلمان کی تعریف موجود ہو تو آپ سب یہی کہیں گے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں کہ ہمارا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد عبادت کے لائق سمجھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہو جو صحیح مسلم میں تعلی حدیث ہے بہاری میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک اور حدیث بہاری اور مسلم کی اس میں الفاظ ہے اشد اللہ الح اللہ وحد اللہ شدیکل و اشد اللہ محمد البد و رسول یہ دونوں قلمیں ایک ہی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ لیکن تھیم ہی ہے تو یہ پرفیکٹ ڈیفنیشن کیا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو لیکن ختم نبوت نہ مانتا ہو تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو لیکن قرآن کو محفوظ نہ مانتا ہو کیا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ایک بندہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو قرآن کو بھی محفوظ مانتا ہو لیکن عقیدہ آخرت کا انکار کر دے مسلمان ہو سکتا ہے نہیں یا فرشتوں کا انکار کر دے یا اگلے انبیاء کا انکار کر دے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کرنی ہوں گی اور پھر ظاہرہ ان کو ملا کر ایک اپروپریٹ ڈیفینیشن بنے گی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اقراری ہو اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرتا ہو اب یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں اس میں ساری کی ساری چیزیں آئیں گی لیکن یہ پورے انالیس کے بعد میں نے ایک جملہ بنایا لہذا یہ ڈیمانڈ بالکل غلط ہے کہ بدت کی ڈیفنیشن ایک جملے میں کتابوں سننے سے دکھائیں وہ تو مسلمان کی بھی ڈیفنیشن نہیں کوئی دکھا سکتا بالکل اسی طریقے پر سورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو جس کو آج کل بعض جدید اسکالرز نے تخت مشک بنایا ہے اور اس کی غلط تعویل کر کے امت کے اندر غلط عقائد پیش کیے ہیں اور وہ ہے جس آئے کے اندر ذکر ہے صورت البقرہ کی سکسٹی ٹو میں بس ترجمہ ہی بیان کرتا ہوں وقت بچانے کے لیے کہ جو لوگ ایمان لائے خواہ وہ یہودی ہیں خواہ عیسائی ہیں یا سادی ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے امال کا ان کو اجر دے گا اور قیامت والے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اب جو سو کار دین ال کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کو نکالو بیچ میں سے معذ اللہ ان کی وجہ سے ساری فرقہ واریت بنی ہے معذ اللہ صبر وہ کہتے ہیں دیکھ لیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں یہ ایک آئےت دیکھ لیں تو واقعی اس ایک آئےت سے تو یہی مسلم نکلتا ہے لیکن قرآن کو اور سنت کو پوری ٹوٹلٹی میں دیکھنا آگے النساء کی آئل نمبر ایک سو پچاس کے اندر آیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے وہ پکے کافر ہے اب اس آئے کو بھی تو سامنے رکھنا ہے لہذا اللہ پر ایمان لانے ہی میں رسولوں میں ایمان لانا داخل ہے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا جو رسولوں کو نہیں مانتا تو لیکن یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ایک جگہ پر کہیں پر بھی موجود نہیں اس ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک ڈیفینیشن بنتی ہے اب آپ بدت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تین آیات اور چار صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں بدراٹ کی اپروپریٹ ڈیفنیشن اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے پہلی آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تین بسم اللہ الرحمن الرحیم الکمل اکملۃ الکم دین اکم و اکمن تو اسلام اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آپ کی وسافت سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ای ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا یہ آیت بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حجت البدا کے موقع پر دس ہجری کے اندر نوز الحجہ کے دن یوم عرفہ کے دن جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی مراد یہ کہ دین مکمل ہو گیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی بھی چیز ایڈ ہوگی خواہ و صحابہ کے دور ہی میں ایڈ کیوں نہ ہوئی ہو اگر وہ اصول دین میں نہیں ہوگی اس کی اصل دین میں موجود نہیں ہوگی تو بدت ہوگی لیکن خلفا راشدین نے جتنے بھی کام کیے وہ انشاءاللہ میں پوائنٹ نمبر فائیو میں اگلی دفعہ بتاؤں گا وہ ساری کی ساری چیزیں اصول دین میں شامل ہیں دین کی اصل میں شامل ہیں دوسری آیت صورت الحجرات کی آیت نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یادین آ من لدم بین و رسول ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو جتنا تعلیم فرمایا اسی پر عمل کرو ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو فتق اللہ اور اللہ سے ڈرو کہ یہ حرکت کر گزرو ان اللہ سبھی علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کے علم میں ہے ہر چیز جو تم کر رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کوئی چیز زیادہ بھی کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے ڈرو اس کام سے اور تیسری آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے آیت نمبر تینتیس یا الذین منو عتی اللہ و عطی اور اے ایمان والو اللہ کی اطاط کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کرو ولا تب ترو امالکم اور اپنے امال کو باطل نہ کر لو یعنی وہی اعمال قابل قبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کے اندر ہیں اگر وہ اتاس سے باہر ہو گئے چاہے کتنے ہی خوبصورت امال کیوں نہ ہو وہ باطل ہے مردود ہے ولا تب ترو اپنے امال کو باطل مت کرو جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا بس اسی پر عمل کرو اس میں نہ کمی نہ زیادتی تو اب یہ تینوں آیات بالکل ڈائریکشن واضح کر رہی ہیں بدت کے حوالے سے اب آگے چار سہیول اسناد احادیث اور یہ حرام کن بات ہے کہ یہ احادیث اہل سنت اور اہل تشید کے درمیان کامن ہیں احادیث ایون اہل تشید کے ہاں بدت کے معاملے میں اس سے زیادہ سخت احادیث ملتی ہے لیکن المیہ ہے کہ ان کے اندر کیسی بدعات آ چکی ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ذکر کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سعید والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر فرمایا من احدث فی امرنا حاضا جس نے ہمارے حکم میں کسی چیز کو نئے طور پر داخل کیا ہمارے اس دین میں مالی سفی ہی جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہے جس کی اصل اس دین میں موجود نہیں تھی فہو رد تو اس کی یہ تمام چیزیں مردود ہیں رد کی گئی ہیں اب اس سٹیٹمنٹ کو وائس ورچا کر لیں الٹا لیں کہ کسی نے دین میں ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود تھی پھر وہ مردود نہیں ہوگی جس کی سب سے بڑی مثال تراوی کی جماعت ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن پڑھی تو اس کی اصل تو دین میں موجود تھی سید عمر نے اس کو رینیو کیا اور اس پر فرمایا نئے عمل بدہت حاضی ہی یہ کتنی اچھی بدعت ہے اس کی ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ ان الفاظ کی اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر فائیو میں کروں گا تو یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی شہر داخل کی جس کی اصل اس میں موجود نہیں تھی وہ مردود ہے مثال کے طور پر ایک عمومی مثال بھی لی جا سکتی ہے کہ بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ اب قرآن سیکھنا اور سکھانا دین کی اصل ہو گئی اب اس کے لیے کوئی شخص کسی گھر میں مسلے قرآن ارینج کرتا ہے درس قرآن یا کسی مسجد میں یا کسی پارک میں یا کسی چوک میں یا کسی اکیڈمی میں تو اب ان تمام معاملات کے لیے اس کو کتابوں से سے دلائل کی ضرورت نہیں ہوگی اصل دلیل کافی ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا کوئی باد, کوئی بھی دن کوئی بھی ٹائم مخصوص کوئی بھی جگہ کی جا سکتی ہے یہ بدت نہیں ہوگی اس کی اصل دن میں موجود ہے اسی طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ جو سپورٹنگ چیزیں ہیں دین کو وہ بھی بدت پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے حج کا آج لوگ بوائنٹ سیون فور سیون پہ سفر کرتے ہیں یہ ایئر بس میں سفر کرتے ہیں ہائی جہاز میں لہذا یہ دین کی سپورٹنگ چیزیں ہیں اس سے اصل دین کہیں متاثر نہیں ہوا حج کی کوئی رسم ختم نہیں ہوئی اس کی وجہ سے نہ کوئی داخل ہوئی لہذا یہ بجاج نہیں بالکل اسی طریقے سے تسبیح کا استعمال سنبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پندرہ سو نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کنکریوں پر پڑھ رہی تھی اکیلے ذکر کر رہی تھی اجتماعی ذکر وہ بدت میں شامل ہوگا عبداللہ بن مسعود کی سن دارمی والی روایت وہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا انشاءاللہ شاء انڈیویجول کوئی شخص کنکریوں پر یا کھجور کی گٹھلیوں پر یا تسبیح پر پڑھتا ہے اس پر امام مدعود نے باب باندھا ہے کہ تسبیح اور کنکریوں پر پڑنے کا جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے تم انگلوں پر پڑھو لیکن اس کام کو آپ نے منع نہیں فرمایا کہا بہتر عمل جیسے میں کہتا ہوں کہ بہتر ہے سر ڈھاپ کر نماز پڑھنا اور پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے اب اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ پگڑی باندھنے والا کہے کہ ٹوپی پہننا غلط ہو گیا افضلیت تو وہ اصل موجود ہے اب اس کی تصویر کی شکل کوئی بھی آ جائے خواہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ جائے یہ تمام کی تمام چیزیں اصل دین میں بگاڑ نہیں پیدا کرنی یہ بدت نہیں ہوں گی اسی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ ہاں لیکن اگر قرآن کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکس کے چھاپا جائے وہ سو فیصد بدت ہے کیونکہ ترجمے میں مولوی بھی گھس سکتا ہے لہٰذا عربی اوریجنل عبارت اوپر لکھی اور نیچے ترجمہ ہوا ہو یا ساتھ تاکہ اگر کوئی مولوی بیچ میں کوئی دونمبری کرے تو عربی لینگویسٹک سے آپ پکڑ سکیں گے نہیں اس کا اصل ترجمہ یہ ہے تو یہ ایسے کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کیا تابعین تو بہت کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے لیکن یہ چیزیں اصل دین سے ٹکراتی نہیں ہے اس لیے یہ بدعت میں شامل نہیں ہوگی باقی انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر 5 میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانچ سو انسی نمبر ون فائیو سیون نائن اور یہ بہت امپارٹینٹ حدیث ہے بہت امپارٹینٹ حدیث اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث بدت کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیفینیشن تمام چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث اور اس حدیث کے راوی کون ہے امام جعفر اقساد رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مشترکہ امام ہے امام جعفر نے روایت کیا ہے امام باقر سے اور امام باقر نے روایت کیا ہے جافر بن عبداللہ اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم دو پانچ سنن نسائی ایک ہزار پانچ سو انسی وہ کہتے ہیں کہ امام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی کوئی تقریر کیا کرتے تھے کوئی بھی خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا عید کا کوئی بھی خطبہ کوئی بھی آپ کا واضح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی اور اس طریقے سے آپ گفتگو کرتے تھے جیسے کسی کو ڈرا رہے ہوں جیسے کوئی فوجی جرنیل جو ہے وہ اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور پھر آپ شروع میں ہی یہ جملے بولا کرتے اما باد ہم صناب کے بعد چھ باتیں ارشاد فرمایا کرتے اماں بادر الحدیثی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے پہلی چیزوں گی وہ خیر الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ ہدایت یافتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شرمری محدفات اور شریر ترین وہ کام ہے جو دین میں نئے داخل کیے جائیں وک اللہ محدف یہ چوتھی چیز آ اور یہ تمام کی تمام نئی داخل کی جانے والی چیزیں بد ہیں وک اللہ بد یہ تمام بد آتے ہیں وک اللہ بلال اور یہ تمام گمراہیاں دو میں لے جانے والی ہیں چھ باتیں ولے رضب اللہ تیسری حدیث سنن ابی داود جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے ابو داؤد میں چار ہزار چھ سو سات اور ترمزی میں دو ہزار چھ سو چھتر اور ابن ماجہ میں فورٹی ٹو نمبر حدیث ہے شروع میں ہی کتاب و سننا چیپٹر میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے جسٹ پہلے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس قدر رکت انگیز وہ خطبہ تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل رکت سے بھرپور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی ایک باتیں ارشاد فرمائی اور اس کو کنکلوڈ کیا اس جملے پر کہ میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا وہ بہت بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا بس اس وقت علیکم بسنتی سنت الخلفائے راشدین المحدین تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین جو میرے بعد ہدایت یافتہ آئیں گے ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور وہ ابود اور تم کے اندر الگ سے حدیث موجود ہے جو ہمارے پنفلٹ رابضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس پر بھی موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ میرے بعد خلافت علام الحاج النبوا تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے شگرد کو جو حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی انہوں نے پھر وہ گن کر بتایا کہ تیس سال کیا ہے انہوں نے کہا گنو ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ ٹوٹل ہوئے تیس سال یہ ہے خلفۂ راشدین المحدین ان کو لازم پکڑ لینا تمسکو تمست علیہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا وہ ابدو علیحا بن اور اپنی دڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا چھوڑنا نہ میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو وہ عقم مختع العمور اور دین میں جو نئے نئے کام اس وقت داخل ہوں گے ان سے بچنا اب یہ ذرا کانٹیکسٹ دیکھنا حدیث کا کہ بدت کس کو کہا جا رہا ہے لوگوں نے تو چھوٹی چھوٹی بدتوں کو پکڑ کے تو کتابیں لکھ دی ہیں جی تیجا چالیسواں اور یہ چیزیں وہ بھی بدت ہے لیکن اصل چیز جو بدت ہے اس کو سمجھیں یہ آدھی سے اصل بدت کیا ہے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا مسلمانوں میں فرقے جاری کرنا یہ اصل بدت ہے اور اسی کا ذکر حضور فرما لیں خلفہ رائزین کے ساتھ ہونا اور نئے کام جو ہوں گے ان کے زمانے میں بچنا ان کل مقد فاطن بدا بے شک دین میں جاری کردہ ہر چیز بدت ہے وہ کل بد اتن اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور سن نسائی میں آگے ہے وہ کل بلال فنار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں لہذا ان بدتوں سے بچنے کے لیے کھل گیا دین کو پکڑ لینا وہ حق پر ہوں گے تو اس سے دو بالکل واضح رزلٹ ملے ایک کہ دینی عقائد اور نظریات کے ذریعے امت کی جمیت کو توڑنا یہ سب سے بڑی بدت ہے اور دوسرا اس بزنس سے بچنے کا طریقہ ہے خلفۂ راشدین کو پکڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ان کی سنت کو پکڑنا اب بھائیوں چاہے یہ جمعیت کو توڑنا سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں ہو جو منکرین زکاط نکلیں اور انہوں نے خلف خلیفہ راشد مولا عبوب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب دلی محبوب ان کی مخالفت کی انہوں نے بدت کا ارتقاب کیا اور یہ بدت پھر اس ایکسٹریم کو پہنچی کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہو گئے جو حضور کے زمانے پر حضور پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکے تھے صحابی سے لیکن حضور کی فات کے بعد مرتد ہو گئے وہ اگلی ریس چوتھی انہی کے بارے میں آ رہی ہے صحابہ سے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے تعالی. اس معاملے میں بھی ہم خلیفہ راشد سیدنا اللہ مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ ہمیں کہا گیا یہ نئی چیزوں سے بچنا اس کے بعد سیدنا مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں ان کی پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ کرنا بالکل حق تھا لیکن جس طریقے سے اس کو اینڈ کیا گیا اور سیدنا عثمان کو مظمن شہید کیا گیا ان کے گھر کے اندر یہ بہت بڑی بدت تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ خطرناک ترین بات یہ ہے کہ صحابہ خود شامل تھے سیدنا محمد بن ابی بکر جو ابو کے صدیق کے بیٹے تھے اور خود صحابی تھے وہ مین سرغنہ تھے ان میں بعد میں پچھتا تھے اہم وقت پہ ہٹ بھی گئے لیکن باقی سارتھیوں نے قتل کر دیا سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو ہم سیدنا عثمان کے ساتھ ہیں علیکم بے سنتی المحدیجین لیکن ایسے آ گڈی پینچر نہ ہو جائے ادھر آ کے یہ حدیث پنکچر نہ کر دے کوئی یہ حدیث مولا علی تک بھی جاتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی جن جن لوگوں نے بغاوت کی ہاں وہ سیاسی بغاوت تھی یا دین کے عقائد و نظریات کے اوپر جیسا کہ خوارج نے کی اور صحابہ کو وہ کافر کہتے تھے ان تمام لوگوں نے سو فیصد بدعت کا انتخاب کیا حدیث کے تحت بدعت تھی ہاں وہ جنگ جمل ہو جنگ صفین ہو یا جنگ لہروان یہ تمام کے تمام لوگ بدعت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے کیونکہ بعد میں توبہ بھی کی انہوں نے اور یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں بیان کر رہا یہ خود الفاظ انہوں نے اپنے بارے میں استعمال بھی کیے اور وہ ہمارا انشاءاللہ شاء پیپر عربی میں تو آ چکا ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ان کچھ عرصے میں اپلوڈ ہو جائے گا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پچاس پہلے چالیس تھی میں نے پچاس ہیں اس میں یہ تمام کے تمام معاملات میں نے احادیث سے اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں ان کو بیان کرنے کی اس میں کوشش کی ہے کیونکہ جب ایک خلیفہ راشد بن چکا اس کے خلاف آند ہو کر مخالفت کرنا یہ بدت ہے اگر خلیفہ راشد ہے آپ نے اس کی بیعت کی ہے آپ کو اس سے اختلاف ہے تو عدالت میں جائیں گے یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی لادہ سے جماعت اور پارٹی بنا کے تلواریں اٹھا کر حکومت پر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دے یہ تو بدت ہے خلیفہ راشد مانتے ہیں عدالت میں اپنے کیس کو لے کے جائیں گے میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے میں اسے بدلہ نہیں لے سکتا یہ اسلام میں من ہے؟ عدالت میں کیس لے کے جاؤں گا ایسے تو پورے دین کا جلانہ نکل جائے گا لہٰذا جن لوگوں نے بھی قتل عثمان کا ایشو اٹھایا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ آمڈ ہو کر خلیفہ راشد کے خلاف آتے اگرچہ ان کو پھر بعد میں شکست بھی ہوئی اور بعد میں خود سید عائشہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا المصنفی بنبی شعبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور اس مسلٹ میں بھی میں نے ڈالی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سہیل سنادہ حدیث کی روشنی میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیوی اور محبوب ترین بیوی وہ خود فرماتی ہیں المصنف ابنبی شہبہ میں موجود ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا مجھے میری سوکلوں کے ساتھ بکی کے قبرستان میں دفن کرنا کیونکہ میں نے حضور کی وفات کے بعد نئے نئے کام کیے وہی بدت مختصا والا لفظ استعمال کیا مجھ سے بدت ہوئی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سلسلہ حدیث سیاح میں بھی نقل کی اور ساتھ کومنٹ لکھے کہ اما عشار رضی اللہ تعالی نے اصل میں اس واقعے پر بہت شرمسار تھیں کہ جو انہوں نے مولا علی کے خلاف خروج کیا تھا اس لیے وہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہ کرنا اگرچہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں سے تیسرا آگے دفن ہوں گے مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا تو شیخ البانی لکھتے ہیں کہ یہ شرمندگی اصل میں اس معاملے پہ تھی جو انہوں نے اجتہادر غلطی کی اور جیسا کہ غلطی سیدنا صلاحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین نے بھی کی لیکن یہ ان کی اشتہادی غلطی تھی اور ساتھ شیخ البانی نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نقل کی جو قربان جاؤں امام بخاری اماں عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں حدیث لے کر آئے کہ مار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے سیدنا علی کے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا کہ لوگوں اماں عائشہ بسرا سے روانہ ہو چکی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہے لیکن اللہ نے تمہیں ازمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یعنی امیر المومنین کے پیچھے چل کر یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یہ ازمائش اب تم پر آئی ہے تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے آمن اطی اللہ و اصی رسول و امرکم تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ ادب کا دامن انہوں نے اس وقت نہیں چھوڑا تو وہ لوگ لانتی ہیں آج کی ڈیٹ میں جو سیدنا طلحہ زبیر یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی گندا جملہ کستے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور میں انشاءاللہ ان کو آن دا بہاف آف پرافٹ دونوں کی بشارت سناتا ہوں لیکن وہ لوگ بھی بےمان ہے جو کہتے پردہ پاؤں انہیں چیزوں سے پردہ پاؤں پردہ اگر ڈالنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان مستقبل کی خبریں حضور کی غیبی خبروں کے چیپٹر میں امام بخاری امام مسلم یہ عدی سے لے کر آیا ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کے راستے کی طرف بلائے گی حضور کی غیبی خبروں کو ان محدثین نے حضور کی نبوت کی دلیل بنایا کہ اپنی وفاق کے تیس تیس چالیس چالیس سال بعد کے واقعات حضور نے بتائے اور آپ کہتے پردہ ڈالو یو آر ٹیچنگ یور پروفکٹ آپ اپنے پیغمبر کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اپنے امام کی فکر وہ لوگ بھی کریں ولی آز بلّہ تعالیٰ صورت البکرا میں جو حق بار چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بعد لوگوں سے چھپاتے ہیں حکمت ہے حکمت ہے تو یہ حکمت اپنے پیغمبر کو سکھانی ہے تم نے باز اللہ تخصر ولی آزب بلاہ تو یہ معاملہ بھی کلیئر ہوا اب آ جائیں وہ جو پرٹیکولر ہے ہی ان لوگوں کے خلاف ہے جو خلفہ راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے اور سو so کارڈ صحابہ سو so کارڈ فتح مکہ پر معافیاں ملی مسلمان ہوئے اور بعد میں نبی کے دین کا بیڑا غرق کیا وب اللہ تعالی اور مولا ابو بکر کے سامنے وہ مسلمان کا زب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے بعد میں مرتدین زکات بھی اور پھر سعید علی کے زمانے میں تو وہ گروہ اپنے عروج پر پہنچا خوارج کا جو صحابہ کو سامنے کافر کہتا تھا بھولے آزوب اللہ تعالیٰ اللہ اور قربان جائے مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے المسنفیب ابن ابھی شاہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سنل کمرہ بہکی کے اندر بھی لوگوں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ خوارج کیا منافق ہے انہوں نے کہا یہ منافق نہیں قرآن تو کہتا ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ تو پوری پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کافر ہے انہوں نے کہا کافر کہاں سے یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو ان کا پھر کیا ہے امیر المومنین تو انہوں المنی کہ ہمارے بھائی ہیں بھگوڑے ہو چکے ہیں یہ تقریر کا دروازہ بند کیا آج چھوٹی چھوٹی بات پر جی فلان صحابی کو گالی دے دی وہ کافر ہو گیا اور وہی صحابہ کو منہ پر جو گالی دیتے تھے اور کافر کہتے تھے صحابہ نے ان کو بھی کافر نہیں کہا ہاں ہم ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن جو ہمارے قبل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب النبی مانتا ہے بس اور اللہ تعالی کی توحید کا اقراری ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور دنیا کا کوئی مولوی اس کو اسلام سے باہر نہیں نکال سکتا وہ گمراہ ہو سکتا ہے وہ بندہ راہ راہ سے ہٹ سکتا ہے غیر مسلم اور کافر نہیں ہو سکتا یہ بات سمجھ لیں سیدنا علی نے جنازے پڑھایا تو جنازے میں کافر کے لیے دعا کرتے رہے اللہ محفوظ حا وہ تو یہ سیدنا علی نے امت کو ایک جرف دیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ سعیدنا علی امام ہے امت کے اس معاملے میں کہ اگر مسلمان امت باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور اگر مسلمان امت باغی ہو کر کور کا راستہ اختیار کرے ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے صحیح ہو بکر صدیق اس معاملے میں امام ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کی وہ متفغے حدیث ہے چوتھی حدیث جو امام بخاری کم از کم آج ترک اس کے لے کے آئے اور امام مسلم بھی اب یہ چونکہ حدیث بڑی کڑوی ہے لہذا میں اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں امام بخاری چار چھ ہزار پانچ سو چھتر چھ پانچ سو بیاسی چھ پانچ سو پچاسی اور پانچ سو چھیاسی یہ سارے اس کے علاوہ بھی کئی طور کے امام بخاری امام مسلم لے کر آئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ دیکھیں ظلم یہ ہے کہ یہ حدیث پکڑ کے چھوٹی چھوٹی بداف کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ اصل حدیث ہے کیا اب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث آپ فرماتے ہیں میرے حوضے کوست پر کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے اور میں انہیں اپنے حوضے کوسر سے جام پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی میں کہوں گا اچھا بھی اچھا بھی یہ الفاظ ہے اچھا بھی مولویوں نے ترجمہ کیا ہے امتی امتی مولویوں نے کام نہیں جانا دوے پاسے لانا امت نو عربی کے الفاظ ہے اچھا بھی اور آگے سلوک بھی بتائے گا یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں تو مجھے بتایا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بداعتیں جاری کر دی تھی آپ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی تک تو ٹھیک تھا تو وہ کون تھے میں آپ سے پاکستان کے بریلوی پابندی والے دی سیا تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے تھے آپ کے بعد بداعت داخل کر دی آپ فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سوخن سوخن لمن غیر آبادی سوخن سخن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا بولے باللہ تعالی اب یہاں آپ کو بزت کی سینسٹیوٹی بھی پتہ چل گیا اور اصل بزت بڑی کیا ہے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا اور اسلام میں کفری عقائد و نظریات داخل کرنا اور اس کے ساتھ ہی بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن ابھی ملئی کا تابئی جو عبداللہ اللہ ابن زبیر سے اور باقی صحابہ سے حدیث روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سے ساتھ ہی الفاظ ہے عبداللہ بن ابھی ملئی کا تابئی رحمۃ اللہ علیہ کے اے اللہ ہم تر سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھرے آمین ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں لہذا ان تمام آیات اور احادیث کا کنکلوژ بدت کی ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ ہوا اب یہ وہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی کہ بدت کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کے اصل کے اندر جو دین کی جڑ ہے اس میں کسی چیز کو داخل کرنا خواہ وہ عقیدہ ہو خواہ و نظریہ ہو یا کوئی عمل ہو جائز سمجھ کر ہو سواب سمجھ کر ہو یا بغیر ثواب سمجھ کر دین میں داخل کرنا وہ ہے بداٹ حالانکہ یہ چیز ممکن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں بھی اس کو جاری کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سواب والے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوان تین بیٹیاں وفات کے بعد جب وہ تین حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں جمان بیٹیاں شادی شدہ ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیا لیکن کسی کا تیجا چالیسواں برسی نہیں کروائی ممکن تھا ہو سکتا تھا اس آل سواب کا ذریعہ لہٰذا یہ عمل امت کے اندر داخل کرنا یہ بتد ان انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ آئیں گی چیزیں البتہ جو خلفہ راشدین کے دور کے اندر کام ہوئے الحمدللہ میرا چیلنج ہے کتاب و سنت کے دلائل پر مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائے جو اصل دین سے ہٹ کر انہوں نے کیا ہو اگر وہ بھی کرتے تو بدت میں شامل ہوتا لیکن ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ تعالی نے گارنٹی دی تھی اسی لیے تو حضور نے اتنے اعتماد سے کہا علیکم گم و وسنت الخلفائے راشدین المخیگین کیونکہ خلیفہ راشد کوئی بھی عمل ایسا کرے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گا جیسا کہ سیدنا عمر نے ڈیسیجن لیا جامعہ تر میں صحیح سا ہے حجت سے مستوں پر پابندی لگائی عبداللہ اللہ عمر ان کے بیٹے نے مخالفت کر دی انہوں نے اپنا ڈسیجن واپس لیا تو خلیفہ راشد کا ڈسیجن پبلیکلی رپورٹ ہوگا ان کا کوئی غلط کام چل ہی نہیں سکتا باقی صحابہ نے ان کو پکڑ لینا تھا اس لیے خلیفہ راشدین کا کہا صحابہ کا نہیں کہا خلفہ راشدین کا کیونکہ وہ جو بھی کام کریں گے پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا ایک بندے نے کونے کھدرے میں کوئی کام کیا پبلکلی رپورٹ نہیں ہوگا پتا نہیں چلے گا جو پبلکلی کام رپورٹ ہوں گے چاہے وہ ایک صحابی بھی کرے وہ بدت نہیں ہوگا پبلکلی جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ اللہ عمر سب کے سامنے حاج اور عمرے کے موقع پر داڑھی مچھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے اب سارے صحابہ نے دیکھا کسی نے مخالفت نہیں کی لہذا وہ ایک صحابی کا بھی عمل ہوگا ویسے اور صحابہ کا ملتا ہے اس میں بدت کا فتویٰ نہیں لگے گا کوئی نہیں کاٹنا چاہتا بہت اچھی بات ہم نہیں کاٹتے لیکن بدت نہیں ہوگی تو یہ بدت کی ڈیفینیشن اب یہ تین طبقات میں بٹی ہوئی ہوگی تین طبقات میں جو اگلے تین پوائنٹس میں ڈسکس ہوگا لیکن وہ اگلی دفعہ ان میں سے آج ایک پوائنٹ میں صرف ایک مثال جو پندرہ دس پندرہ منٹ میں وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے لیکن یہ تین چیزیں سن لیجئے پہلی کیٹاگری جو پوائنٹ نمبر میں ٹو میں ڈسکس کروں گا کتابوں سنت میں جو کام حرام کرار دیے گئے ہیں ان کو ثواب سمجھ کر یا جائز سمجھ کر دین میں داخل کرنا پھر اگلی دفعہ پوائنٹ نمبر تھری آئے گا وہ بداعت جو کتاب و سنت کو بدل کر ان کی جگہ نئے کام دین میں جاری کیے گئے یہ تو تھا جو حرام تھے یہ تھا کہ ہے حیثے ان کو بدلا گیا نئے ڈالے گئے اور پوائنٹ نمبر فور میں وہ بداعت جو کتاب و سنت میں کمی یا زیادتی کر کے داخل کی گئی اور پوائنٹ نمبر فائیو میں انشاءاللہ میں کلیریفکیشن پیش کروں گا جس کی بنیاد پر وہ اچھی بدت اور بری بدت والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے روشی پڑھ لیں اللہ صلی علی محمد و لی محمد كما صلی تعلیٰ ابرحیم و علی ابرحیم انك حمید المجید اللہ مبارک علام محمد محمد کما بارک ابر ولی ابرحیم امن حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر 2 میں ان شاء اللہ آج ہم صرف ایک مثال کو کنسیڈر کریں گے بدت کے حوالے سے اور وہ پرٹیکولر عقیدے سے متعلق ہے انویں پوائنٹ میں انشاءاللہ ان بدعت کی نشاندہی کی جائے گی جو کتاب و سنت میں حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف حلال ٹھرایا گیا بلکہ اس پر سواب کی بشارت اور فخریہ اس کو بیان کیا گیا عقائد میں بھی اور امال میں بھی عقیدے کی ایک مثال میں آج دے دوں گا امال کی انشاءاللہ اگلی دفعہ اور اگلے تین پوائنٹ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ اور یہ بدعت کی وہ خطرناک ترین قسم ہے عقیدے کی بدت کہ جو بعض اوقات معذ اللہ استخر اللہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے مثال نمبر ایک کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور پر آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ برادیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبند کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیع کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنا ہے فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے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 بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آج یازین آ اللہ حق کا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے ولا تم تن تم مسلم دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما مردار مرنا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 یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوکوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہ آیت ہے سوریامران کی ایک سو پانچ ایک سو تین تھی وہ ایک سو پانچ ولا تخرون کلین تفرق ممباد احم البینات اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے, کے پاس روشن دلائل آ تھے یعنی عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی اتنا نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو. کیا انجام ہوگا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے آزر کے بولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وفر سے پھر امت کو منل جنتی بنناخ یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ سرمزی میں سننا بھی دودھ میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق مرتفخر حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ کیا تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے ہیں تو ہمیں فرقے بنے گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے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 صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا نیم کے طور پر اور وہ سورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ آخری آئت بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت ابیکم ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ہوا سننا المسلمین من قبل حاضہ جنہوں نے تمہارے اس تیرمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا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 تو یہ زہریلے الفاظ ہے بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہلدیب کی بات کرے کہہ تو یہ راضی ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی سیابا کی بات کر لے اس کو کہ یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہے کتاب و سنت کے منحص پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو ہار نہیں مانتے تو کہتے ہیں یہ تو بابی ہے یہ تو اہل حدیث ہے بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنیں جب آپ کتابیں سنیں اپنے توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آ وہ ابھی ہے تو آگے بات کس نے سن ہے مت ماری جائے گی تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ ماری یہ انشاءاللہ شاء اللہ مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں یہ سورت الانام میں 159 نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ شاء وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانام آیت نمبر 159 ان ون ففٹی نائن بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لسمن فیشئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما امراء ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے فالون اللہ کے والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی تو جو شخص سر واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے لہٰذا آپ یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے بعد ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدر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 کہ اہل سنت اور اہل تشو یا یہ جو اہل حدیث یا زابن حدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے بار لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محبت سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے بار بریلوی جو بندی اللہ حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیہ لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے دائٹ لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں ادا کر لینا باقیوں کو کافر گستاخے رسول مشرک اس طرح کے فتوی لگا کے لاد کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہو رہا ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سے جواب ہے پکی پنجابی میں پکی فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو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 ان کی تعروف کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اسماور رجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لے اہل سنت کے منڈ کو پکڑ لیا آپ نے جی امام بہاری نے لکھا ہے کہ طیفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے امام ترمزی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے فلانے لکھا ہے اہل سنت ہے فلانے ان ساروں کے استاد امام بہاری کے دادا استاد امام ترمزی کے پردادا استاد امام آمدل کے استاد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 تو میرے رافزی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤں میں اور شیعہ ہوں پھر اگر اہل بحث محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بہاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بہاری کے پردادا استاد ہے تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافظی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فکر کے خلاف اپنی جگہ تو کہیں گے کہ نہیں, نہیں, نہیں نہیں نہیں امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیس کی محبت کا نام راضی ہونا ہے تو میں راضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام آمد ان کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے استاد اور محدث ہے ان کے کہنے پر اپنی مسجدوں میں لکھے رافظی ہم اہل بیگ کے ماننے والے ہیں رابضی اہل حدیث رافظی بریلوی اور راضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فوڈ پہ چلے جائیں گے تو اس میں میں کہتا ہوں امام شاہ کی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیگ کی محبت کا نام راضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر ہلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی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 فکر کے طور پر جسٹ فکر اس کی طرف برایا نہیں جائے گا مشردوں میں نہیں لکھا جائے گا بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر جسٹ ایک جیسے آپ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر پہ آپ آپ پنجابی یا رائ یا جٹ یا مرزا مغل کہتے ہیں کہتے ہیں پاکستانی آپ پاکستانی میں آگے پھر آپ پنجابی اور سندھی اور بلوجی چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلب کے منہٹ پر اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نہ فرمائے صبح اللہ الہ الا انتا کما صلی تعلیب اللہ الحمد الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے دب کے کرٹیکل ٹاپک پر تقریبا 75 فائیو منٹ گفتگو کی تھی اور ہماری گفتگو کا اینڈ پوائنٹ نمبر ٹو میں بدت کی ایک بہت بڑی مثال پر ہوا تھا جس کو میں نے دور حاضر میں اس امت میں سب سے بڑی بد قرار دیا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور وہ ہے فرقہ واریت کی لانت آج ان شاء اللہ تعالی کچھ اور مثالیں اس اگلے پوائنٹ کے تحت ڈسکس کریں گے پوائنٹ نمبر ٹو کے تحت اور اس کے بعد اگلے دو پوائنٹس بھی ان اللہ ڈسکس ہوں گے اور اس میں بھی کچھ مثالیں آئیں گی پھر یہ دو ہفتے کی جو ہماری گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر سیونٹی اے کے نام سے اہل سنت پاور ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گی جس کا عنوان ہوگا اچھی بد اور بری بد سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور پھر انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے اسی گفتگو کا آخری حصہ یعنی پوائنٹ نمبر 5 جس میں میں انشاءاللہ شاء تعالی پانچ اشکالات اور شبہات جو بدعت سے متعلق عوام کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اور اسی کے کانٹیکس میں انشاءاللہ بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ کیا ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور وہ ہماری گفتگو پھر الگ سے ہم اپلوڈ کر دیں گے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو بی کے نام سے بدعت سے متعلق پانچ اشکالات اور شبہات کا اضالہ اور بداٹی کے پیچھے نماز کا مسئلہ آج کی گفتگو سے پہلے میں ایک بڑی ضروری بات ارض کر دوں کہ بز کے کانٹیکس میں جتنی مثالیں بھی آج بیان ہوں گی اس کا کتابوں سنت کی روشنی میں میں ساتھ ساتھ محاسبہ کرتا چلا جاؤں گا لیکن بہت ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا ورنہ تو یہ لیکچر کم از کم دس گھنٹے کا ہو تو ان تمام ٹاپکس پہ میں آلریڈی تقریباً ایک ایک دو دو گھنٹے کے لیکچرز تقریباً تمام عنوانات پر الگ سے ریکارڈ کروا چکا ہوں تو میں صرف ان کا انشاءاللہ ریفرنس کوٹ کر دوں گا اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو کے کانٹیکس میں دوسری مثال کی طرف جو امت نے حلال کو حرام ٹھہرا کر ایک اور خوفناک ترین بدعت امت میں جاری کی گئی اور وہ بدعت ہے قرآن و سنت کو مشکل جاننا اور اسے ڈائریکٹ پڑھ کر استفادہ کرنے کو گمراہی کا سبب سمجھنا اور اس کے برق اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو آسان سمجھنا اور ان کو ہدایت کا ذریعہ سمجھنا کتابوں سننا کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ ڈریک نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور بڑا مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں گلی گلی محلے محلے لیے پھرنا اور لوگوں کہنا یہ پڑھو یہ بڑی سال ہے اس سے ہدایت حاصل کرو یہ امت میں فرقہ واریت کے بعد دوسری بڑی بد ہے جو ایک حرام کام کو حلال ٹھہرا لیا گیا فرقہ واریت والے معاملے میں فرقہ واریت حرام تھی اس کو حلال ٹھہرایا گیا اور یہاں پر یہ حلال چیز تھی کہ امت کتاب و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ کرے لیکن اس کو امت پر حرام قرار دیا گیا اپنے ایٹی کی وجہ سے بولے آزوب اللہ حالانکہ اس کے برس صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے حجت البدا کے چیپٹر میں امام کائنات والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الباع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اے لوگوں میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور سنت کو ماننا بھی کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے میں فَقَدْ فقد اطال البتہ المستر حاکم میں کتاب العین چیپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوزا کے موقع پر ساتھ یہ بات بھی شاد فرمائی تھی میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ازب حج اللہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خطبے سے بھی بعد میں ایک اور اہم ترین خطبہ جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن ہے پوری امت کا اجماع ہے اس خطبے کے اوپر اور وہ ہے غدیر خم کا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد مدینہ شریف آتے ہوئے مکے اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں چھ دو سو پچیس سے لے کر چھ دو سو اٹھائیس تک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 اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا ادھر پروفٹ کے ورڈ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مولوی اپنی اوام کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ کتابوں سننے ڈائریکٹ پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے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 اس حوالے پر میرا ایک پورا الگ سے لیکچر بھی ہے مسن نمبر 61 کے نام سے سوا دو گھنٹے کی گفتگو حسینت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں یہ تمام چیزیں اڈریس کر چکا ہوں الحمدللہ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قرآن پاک کی وہ آیت جو بار بار ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے سورت القمر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسن القرآن ذکر قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ قرآن پاک بہت آسان کتاب ہے ہاں اس کی ڈٹیلس میں جائیں تو وہ تو مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی قرآن پاک میں ایک ہزار آیات ایسی ہیں جو پیورلی سائنٹفک فیکٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ہمارے علماء کو تو سائنس کی علی لیپ نہیں پتا اس معاملے میں تو وہ بھی بالکل کورے کے کو, کو ہیں البتہ ہدایت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے چاہے وہ انٹلیکچل ہو کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا ان پڑھ آدمی ہو موچی ہو ہدایت سب کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے یہ کتاب دنیا کی آسان ترین کتاب ہے اور یہ میرا چیلنج ہے کہ قرآن اور سنت میں کہیں کوئی یہ بات ملتی ہو کہ قرآن ہم نے سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے لہذا اس کو مت سمجھو یہ کہیں نہیں لکھا اس کے الٹ لکھا اور الحمدللہ للہ آپ کو اس کتاب کے دنیا کی تقریباً تمام مشہور زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور آج کل کتاب سے استفادہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہی تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں انہی حجرت البدا کی حدیث کی روشنی میں اور وزیر خم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرے پروفٹ نے اپنی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا بلکہ وہی کے حوالے کیا کتاب و سنت کے حوالے کیونکہ کسی بھی شخصیت کے حوالے کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی موت آنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ صرف وہی ہو سکتا تھا کہ جو قیامت تک کے لیے آن دا بہاف آف پرافٹ امت کی رہنمائی کرے اور وہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو غدیر خم میں فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے اسے پکڑو گے تو ہدایت پر ہوگے چھوڑ دو گے تو گمراہ واہم اللہ کی جمی آؤں اللہ یہ ہے اللہ کی رسی اس حوالے سے میرے دو الگ سے لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ایک کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اس کا عنوان ہے فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے بزرگ پرستی کے حوالے سے جو فتنہ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے اور یہ لیکچر تقریباً دو دو گھنٹے کی دو نشستوں پر مشتمل ہے الحمدللہ اب آ جائیے پوائنٹ نمبر ٹو ہی میں مثال نمبر تین جو ایک حرام شہر کو حلال امت میں ٹھہرا لیا گیا اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الجناد چیپٹر میں دو ہزار دو سو پینتالیس نمبر حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں تین کاموں سے نمبر ایک قبروں کو پکا مت کرنا نمبر دو قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا اور نمبر تین قبروں پر مت بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی اس پر حرام ہے کیونکہ قبر مسلم کا احترام ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتے اور تعویل عام کے اعتبار سے اس پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی حرام ہے یہ تین چیزیں صحیح مسلم میں لہذا امت میں یہ جو کام شروع ہوا کہ قبروں کو پکا کیا گیا اور پھر ان پر اتنے بڑے بڑے گمبد اور بڑے بڑے جو ہے وہ مینار ساتھ بنائے گئے اور ساتھ بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں کھڑی کر دی گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر قبر کے ساتھ ایڈجسن مسجدیں بنا دی گئیں یہ تمام کی تمام چیزیں امت میں ایک حرام شہ کو حلال ٹھہرایا گیا اس کے حوالے سے جو شیطان ہمیں وسطے دلاتا ہے خصوصاً مسجد نبوی کے حوالے سے گمد خزرہ کے حوالے سے اور قبروں پر جانے کے مقصد کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو الحمدللہ میں نے تقریباً سوا دو گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 63 کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں میرے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے معاملے میں نزا کے عالم میں سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن تھی وہ قبروں کا مسئلہ تھا اس میں میں نے تمام حدیث بتائی ہے اور سرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ کہتی ہیں بالکل آپ کے آخری دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے بار بار چادر ہٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک پانی والے برتن سے اپنے چہرے پر پانی ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے لان یہود نسارا اب حضر کبور امبیا ہساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور اسی حدیث کے ساتھ کومنٹس ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ خدشہ تھا کہ لوگ قبر پر سجدے کریں گے اسی لیے حجرہ عائشہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد اس کی دیوار نہیں گرائے گی اس طرح کی تمام احادیث الحمد میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بیان کی ہے اور باقی مزارا کے حوالے سے اس پر گفتگو کی ہے اسی لیکچر میں اور ایک الگ سے لیکچر ہے مچل نمبر 68 کے نام سے قسم منت اور نظر کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی یہ تمام کیوریز میں نے الحمدللہ للہ ریزالو کی ہے مثال نمبر چار ایک اور حرام شاید جس کو امت میں حلال ٹھہرایا گیا یہ ایک اور بگ کی مثال وہ ہے رم کے موقع پر نوحہ بین اور ماتم کرنا خصوصا محرم الحرام کے مہینے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رختار پیٹے اپنا گرے بان کرے یا جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ حضور کا امتی ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ موحا کرنے والی عورت اگر توبہ کے بغیر مر گئی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر گندک کا لباس اس کو پہنائے گا اور اس پر خارش اس پر خارش مسلط کر دی جائے گی ولی آکب اللہ تعالی میرا یہ چیلنج ہے اہل سنت کو بھی اہل تشید کو بھی اپنے ذخیرے احادیث میں سے اصول محدثین پر ایک روایت ایسی کوئی دکھائے کہ آئما اہل بیت رضی اللہ عنہ اجوائم علیہم السلام میں سے کسی نے محرم الحرام میں ماتم کیا ہو نہ اہل سنت کوئی روایت اچھی دکھا سکتے ہیں اور نہ اہل تشیع باقی غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک عام مسلمان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اس پہ میں نے الگ سے تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے اسی محرم الحرام چودہ سو چونتیس ہجری میں مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے نام سے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ کہ اگر کوئی سیدنا حسین رضی ربی اللہ تعالیٰ انہوں پر ٹوٹی ہوئی تکلیف کو یاد کر کے رو لے تو یہ سنت ہے مسلم امام احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی ہے ریت ناسبید اور کا تحقیقی جائزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زارو کرطار چشمان کرم سے آنسو روا تھے سیدنا اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے غمنا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس لڑکے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اس کو پیاسا شہید کر دے گی فرات کے کنارے اور اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں پھر جبریل نے یوں ہاتھ مارا اور وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہوگی یہاں پر بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم حدیث موجود ہے کہ آنسو کا بہنا رحمت ہے لیکن نوحہ کرنا بیان کرنا ماتم کرنا سوگ کرنا سوگ الگ چیز ہے غم اور چیز غم تو انسان کو بعض کئی چیزوں کا پوری زندگی رہتا ہے سوگ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کیا جائے اس طرح کے کپڑے پہن لیے جائیں کہ جس سے یہ تمام چیزیں چھلکیں وہ ان شاء اللہ میں ایک آدھ بات اس حوالے سے بتا بھی دوں گا اب آ جائیے پوائنٹ نمبر تھری کی طرف ان بداعت کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو بدل کر اس کی جگہ نیا طریقہ جاری کر کے امت میں بدراتیں جاری کی گئیں اور اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کے بعد پڑھنے کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی اس دعا میں الفاظ آتے تھے بی نبی جی کا ارسن ا اللہ جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے ہم پر نازل فرمائی کتاب لمبی دعا ہے اس کا ایک پورشن تو اس حادی نے وہ دعا پڑھتے ہوئے پڑھ دیا بی رسول کارسلتا سوپر لیٹو ڈگری استعمال کی بی نبی جی کارسلتا کی جگہ پڑھ دیا بی رسول کارسلتا تو کیا مت ٹوٹ پڑی تو مطلب چینج ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ان الفاظ کو مت بدلو جو میں نے تعلیم فرمایا ہے وہی الفاظ کو اس سے حساسیت سینسٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ کی تعلیمات کو بگڑا نہیں جا سکتا اور کوئی سیابی کیوں نہ ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے کوئی عمل کیا اور پروفٹ نے اس کو انڈورس کر دیا تو وہ اگرچہ صحابی کا عمل ہوگا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری بن جائے گی سنت تقریری کہ آپ کے سامنے عمل ہوا اور آپ نے اس کو پسند فرما لیا یا اس پر خاموشی اختیار کی تو وہ سنت میں داخل ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کس نے تم میں سے یہ الفاظ پڑھے تھے تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ یارسول میں نے الفاظ کیا تھے کہ انہوں نے ربنا لقل ہم کے بعد پڑھ دیا تھا حمدن دن کثیرم تو مبارکن فی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں یہ اتنے پیارے کلمات ہیں حمدن دن کثیرم تو مبارکن فی اب یہ صحابی نے خود عمل کیا لیکن پروفٹ نے انڈورس کر دی اپنی موڑ لگا دی لہٰذا یہ بدت نہیں ہوگی یہ سنت میں ہی شامل ہو جائے گی لیکن آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ کام کرے تو اس پر مور کیسے لگ سکتی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے جا چکے الم لکم, لکم تو اکمل تو علی کم احمدی ویت لکم الاسلام ادینا میں نے پچھلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی سورت المائدہ کی عیت نمبر دو کہ دین مکمل ہو چکا آج کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے دین میں کوئی ایسی بات نہیں جاری کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور اس پر نہیں لگ سکتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا سن نبی دعود میں سن ابن ماجہ میں صحیح صنب کے ساتھ اور سن القبرال بہیکی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا فن اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوفے کے پاس ایک ہیرہ نامی جگہ تھی نجدیوں کا شہر وہاں پر میں گیا ہوا تھا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ تو اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں اب یہ انہوں نے قیاس کیا اس بات کے اوپر صحابی کا بھی قیاس ہوگا اگر کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں مانا جائے گا کیا, کیا نا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے تھے ہم آپ کو کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی پیاری بات اس فرمائی فرمایا یہ بتاؤ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے انہیں آس یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا کہ مجھے بھی سجدہ کرو ذرا سمجھانے کا انداز دے اور پھر ساتھ ہی فرمایا اگر میں کسی اور کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو ان کی بیویوں پر دیا ہے یہ اگلا حصہ تو بڑا معاشرے میں عام ہے پوری حدیث نہیں بیان کی جاتی کہیں اس امت کے اندر سے یہ خرافات اور بداف ختم ہی نہ ہو جائے اس لیے شاید نہیں بیان کی جاتی اللہ ماشاء اللہ جو لوگ کرتے ہیں اب یہاں پر سیابی نے عمل کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈوس نہیں کیا لہذا آج کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کوئی کام کرے اور پھر ہمیں پنجابی میں شعر سنائے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان کی ہی عمرائیں گالیاں عشق کے ماننے والے جو ہیں وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہو گئے اور اکل والے ویسے ہی اپنی عمر ضائع کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ لگائے نا سیابی پر یہ عشق کا جھلائی بنا نا یہ وہی کیس بنا نا اس نے حضور کی محبت میں حضور کو سجدہ کیا تھا غصہ ہی کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے کہ اس کے چلے نمبر لے گئے لیکن آپ نے منع فرما دیا چلنے کدے نمبر نہیں لے گئے بھائی علم والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے چلے اور علم والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں انما یہ تکر بے شک نسیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں عقل والے بیوقوف نہیں یہ سورہ زمر کی آیت میں نے پڑھی اب کسی پوائنٹ نمبر تھری کے کانٹیکس میں پہلی مثال جو سنت کو ریپلیس کیا گیا وہ ہے فرض نماز کے بعد سنت اخکار کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ ابن باف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانا کرتا تھا تکبیر اور تکبیر کسے کہتے ہیں اللہ اکبر بلند نواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قبلہ رخ کی طرف سے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ یہ نہ پڑھ لیں استفک فرالہ استقفر اللہ استقفر اللہ اللہ ممنک السلام تبارک یا پڑھنے کے بعد پھر آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور چہرہ انور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کی طرف ہوتا ہے اور باقی سنت اذکار تقریبا اٹھارہ کے قریب بنتے ہیں جو الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہماری ویب سائٹ سنت پاور ڈاٹ کام پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں وہ دونوں اذکار والے کارڈ صبح شام کے اذکار تقریباً ستائیس کے قریب اور فرض نماز کے بعد کے اذکار وہ گرین کارڈ ہے اور صبح شام والا بلو کارڈ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں یہ دونوں کارڈ جو ہے وہ اذکار والے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں وہ اذکار یاد کرے ان کو پریکٹس بنایا جائے یہاں پر میں بات کر دوں کہ علماء عرب نے اس معاملے میں بہت بڑی غلطی کی اور پتہ نہیں خام خواہ وہ اس طرف کیوں گئے کہ وہ یہ تقبیر کو کہتے ہیں کہ جی تقبیر سے امراد از لہذا وہاں جو اذکار کے بینرس لگے ہوئے ہوتے ہیں سعودی عرب کی مسجدوں میں وہاں اللہ اکبر کوئی نہیں لکھا ہوتا استفراللہ استحف اللہ صحیح مسلم والی حدیث لکھی ہوتی ہے اور جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہ بلند آواز سے تقبیر سے مراد استفر اللہ کہنا ہے اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھ دیں کہ تقبیر امت میں ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اس کو تقبیر نہیں اللہ اکبر کو کہتے ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علی علم حمیدہ ربان علم کہتے پھر سجدے کی طرف جاتے تو تکبیر کہتے تو وہاں بھی استحر اللہ کہتے تھے کیا امت کا اجماع ہے عملی تباتر ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے نہ کہ اللہ سے اس مانگنا ہے لہذا اس معاملے میں حملہ پاکستان کے جو علماء ہیں کتاب و کے منج کے انہوں نے الحمدللہ اس حوالے سے خطا نہیں کھائی ان کے جو اذکار کے جو کارڈ ہیں اور ان کے جو بینرس ہیں ان میں پہلے نمبر پہ اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے تو یہ تو تھا بھائیو سنت طریقہ اب اس کے مقابلے پر لوگوں نے اپنی طرف سے نئے اذکار جاری کر دیے اور جگہ جگہ مختلف اذکار ہیں کوئی بلند باز سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور پھر کہا جائے کہ بھائی یہ سنت سے صاف نہیں تو کہتے ہیں جی آپ کلمے کو نہیں مانتے پھر ہم اس پہ ایک تل جملہ بولے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمے کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کیوں نہیں تعلیم فرمایا کیا یہ رضا نکال لیا جائے معاذ اللہ اللہ. حجی کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے اس کا جواب میں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوں گا یہ گناہ کا کام نہیں تو اپنی مرضی سے جین میں چیزیں داخل کر دی جائیں صرف یہ سمجھ کے کہ گناہ کا کام تو نہیں سواؤ کا کام ہے اور اس کا پھر نوسط کیا پڑتی ہے کہ سنت اچھا ان کو دو چار کے علاوہ آتے نہیں اٹھارہ کیا ان کے سارے علماء مل کے بھی اٹھارہ چار نہیں سنا سکتے اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معامولات میں سے ان کو آٹے میں نمک کے برابر بھی چیزیں نہیں آتی ہیں اپنے بزرگوں کے سلسلے اپنے بزرگوں کی تعلیمات ان کے بتائے ہوئے وظائف تو کوئی مافے پہ ہاتھ رکھ کے پڑتا ہے خصوصاً ہمارے یہ دیوبندی مت فکر کے لوگ اب ان سے پوچھے کہ بھائی کس حدیث میں یہ ذکر لکھا ہوا ہے تو کہیں گے کہ بزرگوں نے تعلیم فرمایا حضرات نے فرمایا بس اس کے اوپر چل رہے تو بھائیو سنت سے اسپورٹ ذکر ہونا چاہیے لہٰذا یہ جتنے بھی اذکار امت میں جاری کیے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بد ہے اسی طریقے سے اجتماعی دعا باقاعدگی کے ساتھ فرض نماز کی بات کرنا کوئی ضعیف روایت بھی ہماری اتھینٹک کتابوں میں بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ہو ضعیف روایت ہماری میجر احادیث کی کتابوں میں صحیح تو بڑی دور کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اذکار کیا کرتے تھے اپنی اپنی دعا کریں اور ویسے بھی دعا کیا ہوئی ہوتی ہے ایک ماں ہوتا ہے وہ دعا کر رہا تھا اللہ علام وسلام السلام تبارک یاد الجلالی ولی کرام اور سارے آمین آمین تک نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں اور آمین آمین پیچھے کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا ہو ہوتی ہے دعا ہے ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ شخصی بنائیں اس نیک آدمی سے جا کر اپنے لیے دعا کروائیں کسی خاص موقع پر وہ الگ معاملہ ہے اس کا نماز کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں وسیلہ شخصی کے طور پر کسی نیک آدمی سے اجتماعی دعا کروانا وہ ثابت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اس میں میرا الگ سے ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر فورٹی تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں البتہ یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ ثابت نہیں ہے اپنی دعا کریں بے شک جتنی مرضی لمبی کریں ہاتھ اٹھا کے کریں ہاتھ اٹھائے بغیر کریں کسی بھی طریقے سے کریں ہاتھ اٹھا کے کریں گے زیادہ بہتر ہے کیونکہ المسترک الحاقم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث ہے اگرچہ یہ حدیث ابود اور ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ صنعت ضعیف ہے صحیح صنعت المستر ہے کہ تمہارا رب اس شخص سے حیا فرماتا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یہ افضل ہے اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی سنت ہے امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 609 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا سے فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہروں پر کرتے تھے بلکہ پوری امت کا اجماع اور عملی تباثر بھی ہے اور یہ امام بخاری کی جو حدیث ہے لدب المفرد میں اس کی سنت صحیح بخاری کی شرط پر بالکل صحیح ہے اگرچہ یہ بخاری میں نہیں امام بخاری کی دوسری کتاب میں ہے لیکن اس کی کی صحیح بخاری کی شرط ہے لہذا علماء عرب نے یہ جو چوا چھوڑا کہ یہ جی چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدت ہے یہ ان کی سخت غلطی ہے بلکہ ان کا یہ بات کرنا بےدت ہے تو ہم نہیں ہے جو چیز جی سنت ہے اس کو ڈنگے کی چوٹ پر سنت کہیں گے اور کسی کو تکنے کا حیدا ہو گیا اور وہ خام وا چیزوں کو بدت کہتا ہے اس کا بھی رد کریں گے کیونکہ ہم نے کوئی پیسے لے کے تو کھائے نہیں ہوئے کسی کے حق بات کریں گے تو پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے جائیں اور الحمدللہ دو صحابہ ان العزف صحابہ میں سے ان کا عمل بھی الحمدللہ امام بخاری نے نقل فرمایا بلکہ یہ کتاب العد المفرد ضرور خریدیں یہ پرٹیکولر ہے ہی اداب کے بارے میں امام بخاری کی الگ سے کتاب اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن اکثر روایتیں اس کی صحیح ہیں مثال نمبر دو سنت کو ریپلیس کرنے کی ہاں جی اب آ رہی ہے باتیں بھائیوں قرآن پاک میں سورہ عال عمران کے اندر 173 نمبر آئٹ میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سازشوں کی خبر پہنچی غزوہ عہد کے کانٹیکس میں عہد کی جنگ ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی سورہ سوریہال عمران آئٹ نمبر 173 سیونٹی تھری ہسبون الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہترین کا آسان ہے یہ ہمارے پروفٹ کی دعا ہے مشکل اور پریشانی اور ٹینشن کے وقت حسب اللہ ہوا نعم الوکیل اور الحمدللہ اسی آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر تفصیل چیپٹر میں ایک حدیث ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا تھا حسب اللہ عمل وکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی وہ بہترین کارساز احساس لہٰذا یہ دو العظم پیغمبروں کی دعا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ مشکل اور پریشانی میں حسب الوکیل پڑھنا الحمدللہ ایک یہ وظیفہ ایک اور وظیفہ جامعہ سمجھی میں موجود ہے اس کی صحیح سند المستر للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم یاف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ہو جائے گا واحد کا سیگا اور نستاغیف جمع کسی کا سیگا نون کے ساتھ دونوں درست اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں مشکل اور پریشانی کے وقت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ اور امت کو تعلیم فرمایا اور یہ سیدہ فاطمہ کو خصوصاً یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور فرمایا فاطمہ میری بیٹی مجھ سے لے لو یہ دعا یا, حیو یا قیوم بے رحمتی کاستغیر شنی کلّا تکلانفسی سر اے اللہ میرے تمام کاموں کا سوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد مت کرنا یہ بھی الفاظ موجود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے یہ بھی الفاظ ہے ہمارے صبح و شام کے اذکار والے نیلے کارڈ کے اندر بلو کارڈ میں یہ موجود ہے ایک تیسرا وظیفہ جامعہ سرمزی میں حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں لٹائے گا اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت انی کنت من اللہ جو سورہ الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورہ سوریہ پارا نمبر تیئیس میں یہاں تک الفاظ ہے اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ الفاظ نہ پڑھتے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا عطاب تھا اللہ کا فرمایا یونس اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اٹھائے جائیں گے کیا مت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ان کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا لا الہ الا انت سبحانک انی تم نب علمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تو غلطیوں تو سے پاک ہے مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے انی کن تم نب میں ہی ظلم کرنے والا اور غلطی کرنے والا اس سے بہتر کوئی اس کا طریقہ نہیں ہو سکتا اپنی آرضی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں بڑا گرم وظیفہ جی خوشبو ہونی چاہیے یہ وہ اور پوچھو بھائی کہ یہ وظیفہ جس بندے نے پڑھا ہے وہ تو گندی ترین جگہ پہ پڑھا ہے مچھلی کے پیٹ میں کسی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے پوچھے کہ یہ ساری بدبو کا برکت میدا ہوتا ہے اس میدے کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ کو قرآن کے الفاظ ہے پھر اندھیروں میں روشنیاں جلا کے اور اگر بتیاں جلا کے نہیں اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت ان کا سبحان من الظالمین اس کے لیے کوئی وضو کا پروٹوکول ضروری نہیں ہے ایون کسی پر غسل بھی فرض ہو دعا کی نیت سے تمام ازگار کیے جا سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ادیث عمائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے اللہ کا ذکر کسی بھی فارم میں ہو سوائے قرآن پڑھنے کے قرآن کی بھی جو دعائیں ہیں وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں وہ جامعہ تر میں صحیح حدیث ہے کہ سعید العلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے غسل جنابت جب آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی اس میں میرا لگتا ہے تقریبا ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 42 کے نام سے وضو غسل استنجا اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل پاک ڈاٹ کام پر یہ تو تھے جناب سنت وزاہ اب ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو ریپلیس کر کے جو بدتیں جاری ہوئیں یا شیخ ابد القادر جیلانی شعی اللہ ایز شیخ ابد القادر جیلانی اللہ کے واسطے آپ ہمیں کچھ دے دیجئے پھر نماز غوثیہ ہے اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس لیکچر میں وہ آگے حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ بغداد کی طرف گیارہ قدم چل کے اور پھر پکارے اے جن و انس کے فریاد رس عبد القادر جیلانی میری مدد کی عزباللہ. انسان مر جائے اس کام کو کرنے سے پہلے اور یہ کوئی ان بزرگوں کی تعلیمات نہیں عیسا بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈوینیٹی کلیم کی تو کرسچن کا قصور ہے عیسی علیہ السلام کو ہم اس میں مجرم نہیں سمجھتے وہ وزی سے دنیا والا آخر ہے. اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر جن لوگوں نے تحمت باندھی یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ جو میں نے خود 2007 میں جب میں حج کے لیے حاضری ہوئی طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک بندے کو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے سنا یا مہین الدین چشتی پان لگا دے کشتی طواف کعبہ میں جس کے اندر آپ اللہ کا ذکر کریں وہ دعائیں خوائیں تو یہ ساری جالی ہی ہیں جو مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ کوئی دعائیں نہیں ہیں وہ بس اوپن بغیر پروٹوکول کے جو آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے وہ طبق کے دوران کریں تو یہ پڑھ رہا تھا یا مین الدین چشتی پان لگا دے کشتی اور تصبی کھینچ رہا تھا بولے آداب اللہ ہمارے پاکستان میں اسلام آباد میں یہ مزار ہے اور وہاں پر تو یہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسیوں کے پیچھے شیشے کے اوپر لکھوایا ہوا ہے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری میں آپ کو بتا رہا ہوں یا تومتی کا تحریر اور لا سبحانہ کامین اور یہ تین بیدت والے وظائب جو امت نے اڈاپٹ کر لیے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ میں نے آپ کو ارض کر دیا اس پر میرے دو لیکچرز الگ سے بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر تھری کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ استعمت میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے اور دوسرا لیکچر ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری تبسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے بتایا ہے کہ وسیلے اس کی پانچ شکلیں ہیں جو بالکل سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسی شکل ہے جو ثابت نہیں ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہے اب آ جائیے مثال نمبر تھری کی طرف سنت کو ریپلیس کرنے کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ جو مدینہ شریف میں مسجد نبی کے اندر اس پورشن پہ الگ سے وائٹ کلر کا کارپٹ انہوں نے ڈالا ہوا ہے باقی سارا ریڈ ہے اور وہاں پر تقریبا سفید کلر کا سالین انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ہے ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کا ٹکڑا ہے حدیث میں الفاظ سے رسول اللہ کے گھر سے کیونکہ اسی گھر مبارک میں قبر مبارک ہے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی جنت کے ایک ٹکڑے میں ہے اور یہی امام بخاری نے ویژن دیا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنا یہ تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اور افسوس ایک پاکستان میں بھی جنتی دروازہ ہے جس کو بجتی دروازہ کہتے ہیں پاک پتن میں شیخ فرید الدین گنجے شکر کے ساتھ منسوب وہ دروازہ ہے اور دس محرم والے دن وہ کھلتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو اس دروازے کے نیچے سے گزر جائے وہ جنتی ہے میں تو آن دا بہاف آف پرافٹ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ کوئی خانے کعبے کے دروازے سے بھی گزر جائے اس کی بھی جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ بات کرنا کہ بجتی دروازہ جنت البکی میں عبداللہ ابن ابئی منافق بھی دفن ہے جہاں پر سیابہ دفن ہے اور جن لوگوں کی شفاعت سب سے پہلے ہونی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو جنت البکی میں دفن ہے لیکن وہاں پر وہ بھی دفن ہے ہر شخص اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا کوئی شخصبے کے دروازے سے گزر جائے جدھر سے مرضی گزر جائے اپنے امال کے مطابق اٹھایا جائے گا اسی کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بک بھی تو رکھے ہوئے تھے کافروں نے روزانہ گزرتے تھے اسی دروازے میں سے تو یہ بہشتی دروازہ یہ جنتی دروازہ یہ بالکل جالی ہے اور بد ہے بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے لال شہباز کلندر چاول کا مزار ہے سندھ کے اندر سیون کے اندر وہاں پر باقاعدہ حج کیا جاتا ہے اور انہوں نے وہاں پر وہ کیشر نما تالاب ہے جس کو زمزم ڈکلیئر کیا بلکہ جمرات بھی بنایا ہوا ہے جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پہ وہ بھی حصہ انہوں نے وہاں پر کنکریوں کے ڈھیر وہاں پر لگے ہوتے ہیں تمام رسومات وہ یہیں پر پوری کرتے ہیں ان کے مزار کے ارد گرد بلب اللہ تعالی اور ظاہر یہ سارے کا ساری رجحانس وہیں سے لی جاتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر گلاف چڑھتا تھا جہلیت میں بھی اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو اسی طریقے سے جاری رکھا کالے کلر کا غلاف چڑھایا جاتا تھا اب اسی کی پھر کی گئی کہ قبروں میں بھی غلاف چڑھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان قبروں کو کھڑا کرنا تھا نا تو یہ وہاں سے ہی چیزیں اسی طریقے سے وہاں زمزم تھا تو یہاں پر بھی پھر انہوں نے یہ زمزم اور یہ تمام چیزیں بنانے شروع کر دیں وہاں پر حضر اصمت جو بخاری اور مسلم کی متفق الدیث ہے کہ سیدنا عمر جب اس کو چومتے تھے تو فرمایا کرتے تھے تو ایک پتھر ہی ہے کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا یا آپ نے امت کو عقیدہ کلیئر کیا کہ نفع نقصان نہیں دے سکتا اور یہ جو آگے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ نفع نقصان بھی دیتا ہے یہ جھوٹی بات ہے کوئی نہیں اس حدیث میں لکھا ہوا ہاں یہ عزیز الگ سے ہے کہ قیامت والے دن یہ پتھر لوگوں کے ایمان کی گواہ ہی دیکھا یہ بات ٹھیک نقصان نہیں رہ سکتا وہ پتھر نہ بھی کرائی دے تو کوئی فرق نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاپاتا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن ہم بھی غافل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے کا یہ تمام دوائیوں کا کوئی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود جاننے والا ہے آج شخص کے نیک امال کو تو یہاں پر انہوں نے کبروں پر پتھر رکھ لیے اور پھر ملتے ہیں پورے جسم کے اوپر اور کوئی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے ہم الحمدللہ اس بزرگ کو مانتے ہیں جو ہمارا بزرگ اللہ تعالی نے بنایا ہے ما اب اللہ گواہ تمہارے محبوب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخصیت کے بارے میں کیٹاگوریکلی یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اب ان معاملات کے اوپر میں صرف ایک حدیث ہی بیان کروں گا یہ جو بداس امت کے اندر خصوصاً انڈیا پاکستان میں عام ہوئی سر نبی دعود میں انٹرنیشنل منی کے مطابق چار ہزار پانچ ستانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا الجما جو مسلمانوں کی کامن جماعت ہوگی قریب امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ بگ ان میں اس طرح شرائط کر جائیں گی جس طرح باونلہ کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر اس کے جسم کے ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جاتا ہے اس حلق کا بالکل اس طریقے سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ریشے ریشے میں بد جاری ہو جائیں گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں علاوہ جی بصیرت کہ اس کی نمائندہ مثال ہمارے انڈیا پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کا کلچر ہے واقعی لگتا ہے جس چیز کو ہاتھ ڈالیں تو واقعی جیسے بابلہ کتا چاٹ دے تو ہر ہر ریشے تک بدت پہنچ گئی ہوئی ہے تعی پوائنٹ نمبر فور ان بدعت کی نشاندہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی کر کے بدعت غلوب کر کے ایکزریشن کر کے جاری کی گئی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ محمد صلی اللہ محمد امال علی محمد کما صلی تعالیٰ ابرحیم ولابرحیم مجید اللہ مبارک على محمد ام ولا محمد كما بارت علی ابراحیم ابراحیم حمید مجید. تو پوائنٹ نمبر فور میں ان بدعت کو ڈسکس کریں گے جو کتاب و سنت کی تعلیمات میں کمی یا زیادتی یعنی غلوم ایگزریشن کر کے جاری کی گئی ہیں پوائنٹ نمبر فور کی بدعت کی سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے سورت المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی سیون جس اللہ الرحمن الرحیم یا اہل کتاب لا تغلو دین کم غیر الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوم ایگزریشن مت کرو حق سے ہٹتے ہوئے غلوم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز میں کمی یا زیادتی افراد و تفریح کرنا انگلش میں اس کو ہم ایگزریشن کہتے ہیں اسی کی سینسیٹیوٹی حساسیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقنل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث کتاب النکاح چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امہات محات المومنین کے پاس آئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معاملات کو ڈسکس کیا پردے میں تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ عبادت یا نفلی روزے نہیں رکھتے تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن کی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت بھی نہیں نفلی عبادت کی لیکن ہمیں تو ضرورت ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جا کر نوافل پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا کیونکہ میں نے تو آخروں کی کامیابی حاصل کرنی ہے تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا نکاح کروں گا بیوے بچوں کا یہ جھنجٹ چھوڑو یہ سارے کام اللہ کی عبادت کروں گا یہ تینوں صحابہ یہ ورلڈی وہاں پر دے کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح تین صحابہ آئے تھے انہوں نے یہ ڈسکشن کی اور پھر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور فرمایا ان کو بلاؤں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جلال کا اظہار فرمایا انتہائی سخت الفاظ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں یعنی مجھ سے زیادہ اللہ کی معرفت کون رکھ سکتا ہے یہ صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے عام آدمی نہیں ان کی ایگزیجریشن بھی دین میں قابل قبول نہیں ہے ظاہر امتی ہونے کے ناطے سے ہم اور صحابہ برابر ہی ہیں مرتبے کی بات نہیں کر رہا امتی ہونے کے اعتبار سے وہ بھی فالوور ہیں اپنے پروفٹ کے ہم بھی اسی پروفٹ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوہ رکھنے والا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نفلی عبادت بھی کرتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنے نکاح کیے ہوئے ہیں اور نکاح میری سنت ہے من رغبا راغیبا سنتی فلئی جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ میری سنت سے اغراض ہے دین میں کرنا ولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غلو کی نفی فرمائی اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مستفکر حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تو ان کی بیوی سے ان کے سسر نے پوچھا یعنی عمر بن آس نے عبداللہ بن عمر بن آس کے والد نے کہ ہمارے بیٹے کو تم دیکھ ایسا پایا بہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بڑا نیک ہے دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو نقلی نمازیں پڑھتا ہے یہ نہیں کہا میرا نہیں پورا کرتا بٹوین دا ورڈ جو ہے وہ بات پہنچانے کی کوشش کی عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں حضور کے پاس شکایت لے کے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن آس کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ پوری پوری رات جاگو گے تو کمزور ہو جاؤ گے تمہاری آنکھیں جواب دے جائیں گی ان کی بینائی زائل ہو جائے گی دیکھیں بالکل ٹیکنیکل لینگویج ہے ٹیکنیکل گفتگو ہے جو آج ایک گورے کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے تصوف کا دین نہیں آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ دین پیش کر سکتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری پیڑھی کا بھی تجھ پر حق ہے تو نے کہا یاد ہے میں بہت طاقتور ہوں میں بہت عبادت کر سکتا ہوں تو مجھے اجازت دیں میں یہ کر لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی الٹیمیٹلی آپ نے ان کو داؤدی روزے رکھنے کی اجازت دی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نفلی روزہ رکھ لیا کریں اور ہفتے میں سات دن کے اندر قرآن مکمل کیا کریں وہ چاہتے تھے کہ میں روزانہ قرآن مکمل کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور سات دن میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی لہذا اس سے یہ بات پتا ہے جو شبیلے کروائے جاتے ہیں رات کے اندر قرآن ختم کرنا یہ منع ہے بلکہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا یہ منع ہے یہ بھی بے کی ایک شکل ہے سات دن پسندیدہ ہے اور یہی وہ سات منزلیں ہیں جو صحابہ میں رائج ہو گئی تھیں سات منزلیں سات دن میں وہ پورا قرآن مکمل کیا کرتے تھے تلاوت کے اندر اور اپنا بھی ہم محاصبہ کر لیں کہ ہماری کیا حالت ہے اب کس کے برس صوفیاء کے اندر جو چیزیں آئیں تذکرت الاولیاء جو بریلوی اور جو بندی مکب فکر کے علماء اس کا ترجمہ چھاپتے ہیں اور شیخ ذکری کاندلی صاحب نے فضائل امال میں فضائل صدقات میں اس کے بہت حوالے دیے ہیں فضائ سنت میں لیاق کاادری صاحب نے حوالے دیے ہیں تبلیغی جماعت دعوت اسلامی ان تمام کے بزرگوں کی مشترکہ کتاب ہے تذکرت العولیا آٹھ سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے شیخ فرید الدین اطار نے لکھی المتمف 635 ہجری اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی کے جو خلیفہ تھے شیخ ابو بکر شبلی جو سلسلہ چشتیہ اور کادیہ کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں اور علی بن عثمان حجیری صاحب نے کشور ماجوب میں ان کو اپنا بزرگ لکھا ہے ابو بکر شبلی کو وہ کہتے ہیں میں تیس سال تک نمک کا سرمہ اپنی آنکھوں میں لگایا کرتا تھا رات کو جاگنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے یہاں تک کہ مجھے پھر عادت پکی ہوگی پھر مجھے رات کو نیم ہی نہیں آتی تھی نیم کی آنکھیں ہی ختم ہو گئی ہوں گی نمک کا سرمہ لگانے سے اب میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں بڑی فکریاں پیش کی جاتی ہیں پھر کہا جاتا ہے سبحان اللہ یہ بھائی دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ ہوں کیا کہہ رہے ہیں لہذا یہ تمام چیزیں جن کو اللہ کی محبت میں غلو کے درجے میں ایڈاپٹ کیا گیا یہ بھی بزت ہے زیادتی بھی بزت کمی بھی بےزت اب کچھ مثالیں لیتے ہیں مثال نمبر ایک صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند مت کر دینا جس طرح نثارا نے اپنے پروفٹ یعنی عیسیٰ مریم کو ڈونیٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ابد و رسول نماز میں تو صاحب یہی کہتے ہیں الحمدللہ اور مصرت عام میں سنی کے ساتھ یہ حدیث ہے عدیثی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاہ اللہ هو اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا اجابتا نے فرمایا اجا نی للہ ہی آجلا کیا مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے اس سے ابھی نے نہیں کہا یاد میں نے آپ کو اللہ کے ازن سے ہی مانا ہے سارا ایم سے ہی مانا ہوا تھا لیکن صحابہ کو یہ اس قسم کی پیچیدگیاں کوئی کسی نے دماغ میں اس قسم کے کیڑے انجیکٹ ہی نہیں کیے ہوئے تھے وہ تو سر تسلیم ہم کرنے والے تھے یا رسول اللہ میں نے آپ کو غیر مستقل بذات اور اللہ کے اذن کے ساتھ محدود سمجھتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ وشیتا کہا ہے اور آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کوئی بحث نہیں کی اور پھر فرمایا قل بل اللہ وحتا بلکہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کی کہ حروم نہیں کرنا میرے بارے میں بھی اللہ اب اس کے برس خال ایک نیکی کا کام یعنی ناپ پڑھنا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناف پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں اے اللہ روح قدس یعنی جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کر مدد اللہ سے مانگی روح ادس کے ذریعے اس کی مدد فرما جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے روح قد کے ذریعے ان کی مدد کی تو نعت خالد اچھا کام لیکن ناک میں بالکل غلو کیا جاتا ہے اور مجھے وہ بات یہاں پر یاد آ گئی کہ پاکستان میں جو ہمارے بریلوی مقتع فکر کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں پچھلے تقریباً دس سال سے مفتی ننیب الرحمان صاحب یہ بات ہے تقریباً تاریخ بھی بلکہ مجھے یاد ہے بائیس مارچ دو ہزار آٹھ کی کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کراچی میں تو مجھے کہنے لگے کہ میں اب نعتیں بہت کم سنتا ہوں کیونکہ ان نعتوں کے اندر شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل کروایا جاتا ہے یعنی رسول اللہ کی شان کی بجائے اس کو اللہ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے تو میں نے کہا جی کیسے تو کہنے انہوں نے یہ شیر پڑھا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ولی آد باللہ کا وہ کہتے ہیں یہ بتائے اللہ کے ساتھ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آرگینک ہول ہے نہیں ہوتے رسولہ فقط ہوتا اللہ تو یہ بات کیا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ولے آبہ باللہ اور پھر کہتے ہیں یہ شفاعت کے کانٹیکس میں ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ اگر بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرما جاتے ہیں کہ اللہ پکڑے گا اور میں چھڑا چھڑاؤں گا اور جب میں پکڑا پکڑاؤں گا تو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا دکھائیں کسی ضعیب کیا کسی جھوٹی حدیث میں ہی دکھا دیں تو اپنی طرف سے بہت بڑی بدا اس قسم کی بلکہ یہ تو عقیدہ بھی انسان کا جو ہے وہ شر کے اندر لائی کر سکتا ہے ول آداب تعلی تو عقیدہ شفاعت کے اوپر مسئلہ نمبر چار کے نام سے میری گفتگو ہے کہ یہ شفاعت بال ہے بال نہیں ہے ڈھوس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ گلو کی دوسری مثال بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے ان ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی حسنة اللہ ربانہ آتینا سے صورت البقرہ میں بھی ہے میں ایک بندوں کی نشانی ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھی بنائیاں عطافرما اور آخرت میں بھی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں عطا فرما کہ ہمیں دوزہ کے عذاب آ کے عذاب سے بچا لیں یہ تو ہے سنت دعا سشہد میں بھی پڑھنی چاہیے فرض ماں کے بعد بھی پڑھنی چاہیے عام حالات میں بھی لیکن مولویوں نے اس کے اندر غلو کیا ان کی تسلی نہیں ہوئی انہوں نے سمجھا یہ دعا ناقص ہے اللہ تعالیٰ کو بات سمجھانے کے لیے معذ اللہ تقرر اللہ یہ ان کی زبان حال سے میں بات کر رہا ہوں سات اور الفاظ ایڈ کیے واقینہ عذاب القبری واقینا عذاب الحشری واقینہ عذاب المیزان فلا فلا فلا فلا میں تو سمجھتا ہوں یہ جاہل ہے کیوں نہیں مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی مرتے ہی قیامت اور اس کی آخرت شروع ہو گئی دو ہی چیزیں ہیں نا دنیا اور آخرت آخرت کی پہلی سٹیج جو ہے وہ قبر ہے لہذا علیہ وسلم کی دعا تو بڑی جامع ہے جو قرآن میں آئی ربنا نا آتی نہ دنیا ہنسنا دنیا میں بھی بنائیاں اور پھر آخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بنائیاں وہ آخرت تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت ابھی بچاروں کی سمجھداری بڑی چھوٹی ہے ہمارے پرافٹ کی دعائیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع ہوا کرتی دیجیے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے مجھے جوامے کل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا واقعی نازا بل قبری ہشری مزانی فلا فلا فلاں یہ بالکل بدت سو فیصد بگا وہی یاد کر لیں بے نبی کا کو بھی رسولی کا پڑ دیا تھا سیاپی نے اور یہاں تو پتہ نہیں اور کیا کچھ بیچ میں ڈال دیا بولے تعالی اب آخری دو مثالیں ہیں کڑوی مثالیں اور یہ کنکلوڈنگ مثالیں ہیں کڑوی اور کنکلوڈنگ اس میں انشاءاللہ صحابہ کا ایٹیچیوڈ بھی بدعت کے حوالے سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا اور پھر جو پانچ نمبر پوائنٹ ہے بدعت کے اشکالات اور شبہات اور بدت کے پیچھے نماز کا مسئلہ وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گا یہ آخری دو مثالیں معاملے کو کافی حد تک سلجھا دیں گی مثال نمبر تین غلو کی جامع ترزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے دو ہزار سات سو اڑتیس اور المستم میں بھی موجود ہے امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہدی نے بھی اس کو صحیح کہا کہ سیدنا ابر عمر ردی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صحابی یا کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھینک آئی اور انہوں نے پڑھا بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اور اس کے محبوب پر درود پڑھنے والا ہوں لیکن یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا بلکہ تعلیم فرمایا ہے الحمدللہ للہ کل حال تم یہ مت پڑھو یہ پڑھو الحمدللہ للہ کل حال اس بندے نے آگے سے نہیں کہا کہ تھی درود ہی منکن ہو پاکستانی ہوتا تو کیا دیتا اے درود منکر نے وہ صحابہ تھے نا ان کو یہ بیماری نہیں تھی یہ ساری بدات کی بیماریاں یہ باون کتا ہے جو بخار جو ابود کی میں نے حدیث پڑھی کہ باؤلا کتا جس طرح کاٹ جائے تو بداعت اس طرح سرایت کر جائیں گی یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے چلے نمبر لے گئے انہوں نے کہا جی جناب عشق دے چلے نمبر لائے گئے تھی دروتے منکر ہو درود منکر ہو انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو بات سمجھ آ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگے نہیں بڑھنا ہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درو شریف تعلیم فرمایا ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر تعلیم نہیں فرمایا ہوا جس دعا کے ساتھ وہاں خود سے ایڈ کریں ہاں ایک ہے جرمل دعا سے پہلے اللہ کا ذکر ہو دروب وہ جامعہ ترمزیم میں صحیح حدیث ہے کہ جو ذکر اور درود کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق وہ ٹھیک ہے لیکن جو ٹائلٹ میں جاتے وقت دروشری پڑھے اور پھر پڑھے اللہ عمینیہ من بالخبوی الخبائس بخاری کی حدیث والی دعا تو یہ بات غلط ہوگی جی تو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد کی دعا نہیں پڑھ سکتے مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی دعا نہیں پڑھ سکتے جہاں جہاں درود تعلیم فرمایا ہے ہم بالکل ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی آر نہیں ہے دروشری پڑھنے پر جہاں جہاں تعلیم فرمایا ہے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق آٹھ سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان کا جواب دے یعنی اذان کے جو کلمات ہیں موزن والے وہی ساتھ ساتھ ریپیٹ کرے حیا اللہ حیا الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا بلّا باقی وہی الفاظ جو یہ کلمات کہیں اس کے بعد درو شریف پڑھے اور جو مجھ پر ایک دفعہ دروشریف پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے بعد الوسیلہ کی دعا میرے لیے اللہ کے حضور مانگے اور یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے مسلم کے علاوہ تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ کیا کہ ازام کا جواب دینا ہے دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد اور الوسیلہ والی دعا مانگنی تو ازام کے بعد دروشی پڑھنا بالکل ٹھیک ہے لیکن ازام سے پہلے ازام کے ساتھ دروشی شامل کرنا تو وہی عبداللہ بن عمر والی بات یاد کر لیجئے میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن یہاں پر تعلیم نہیں فرمایا تو بعد میں پڑھے اور وہ موزن بھی پڑھے لیکن یہ ساری چیزیں پھر اس طریقے سے ازام کے ساتھ شامل کر کے نہیں ازان کے بعد اسی طریقے سے صحیح صنعت کے ساتھ المتا امام مالک میں سن القبرال بہیکی میں اور المصنف ابن ابھی شابہ میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 11793 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جایا کرتے یا سفر سے واپس آیا کرتے تو مسجد نبی میں دو نفل پڑھ کر قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام رسول اللہ پھر سیدنا اللہ بکر کی قبر پر آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر پڑھتے السلام علیک یا ابا تو ہم بالکل قائل ہیں پڑھنا چاہیے یہ دروشریف کوئی بھی نہیں ہے السلام علیکم یا رسول اللہ یہ سنت درو ہے لیکن کہاں پر پڑھنا ہے کس جگہ پر پڑھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے یہاں سے پڑھنے کے لیے درو بہاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب آیت درود سورہ الحضاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی ان انہ ملائی کا تو علی نبی والی آیت تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درود بھی ذرا سکھائیے تو آپ نے پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں لہٰذا اس درود کو کہنا کہ یہ ناقس درود ہے اپنے امام کی فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درو شریف کی جگہ اس کو تعلیم فرمایا ہے کہ یہ درود ہے اور درود اور سلامتی یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں درود بھی دعا ہے سلامتی بھی دعا کی ایک شکل ہے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں یہ کہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا درود ابراہیمی مکمل پرفیکٹ درود ہے الحمدللہ یہ پڑھیں تو ہم اس معاملے میں کوئی فنیٹک نہیں ہے جو چیز ثابت ہوگی الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے اور جو چیز ثابت نہیں ہوگی ہم نہیں کہیں مثلا میں نے اس معاملے میں بالکل سختی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ علماء اہل عزیز کا موقف تھا کہ جی دو ہاتھیں سلام لینا یہ بزت ہے میں نے سختی سے ان کی مخالفت کی ہے کہ یہ سنت ہے امام بخاری نے کہ کتاب الفتظام چیپٹر جو ہے صحیح بخاری کا اس میں باب آنا ہے دو ہاتھوں کے مسافر کا مشروع ہونا اور اس میں حدیث لے کر ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے اندر میرا ہاتھ لے کر مجھے تشہور تعلیم فرمایا تھا اب صحیح وسلماتو سے اس سے امام بہاری نے فارم لیا کہ یہ دو ہاتھ سے مسافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ اکثر کہتے ہیں یہ ٹوائلٹ والا ہاتھ ہے تو آج نے دونوں ہاتھ کے ذریعے یہ کیا تو اس پر امام بخاری نے فارم لکھا اپنا اور نیچے جو عبداللہ اللہ مبارک عمل بھی لکھا کہ وہ دو سے مسافہ کیا کرتے تھے امام بہاری کو کتنی حدیثیں اور جاتی وہ الب المفرد الگ سے ان کی حدیث کی کتاب ہے جس میں انٹرنیشنل لرننگ کے مطابق نو سو تہتر نمبر حدیث ہے جس کو شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی سب دونوں سے ہی کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکواں رضی اللہ عنہ کو تابعین ملنے کے لیے آئے ان کو کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ تو انہوں نے دونوں ہاتھ باہر نکال کر سلمہ بن اکوا نے ان کے ساتھ مسافر کے لیے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور پھر کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیٹھ کی تھی تو ان تابعین نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تو اس سے کسی بزرگ کے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن حد رکوع تک نہ جھکا جائے ہاتھ چومنے تو اس کے ہاتھوں کو اوپر کر کے یوں چوم لیا جائے محبت کے ساتھ بخاری اور مسلم میں عزیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اس کے علاوہ صحابہ کے ماتھے کے درمیان بھی چوما کرتے تھے اور جامعہ سرمزی اور سلمبی دعود میں صحیح صنعت کے ساتھ عزیز ہے کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک بھی چومے لیکن یہ پاؤں چومنے والا جو مسئلہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کے علاوہ کسی کے پاؤں نہیں چومے جا سکتے کیونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کسی سے کا ثابت نہیں کہ ان کے پاؤں کسی نے چومے ہو ہار چومنا ثابت ہے صحیح العقیدہ علم ہو اپنی،, اپنی عبادت کروانے والا کوئی نہ ہو بلکہ اللہ کے سامنے آجیز ہو اور ایسے لوگ تو اپنے ہاتھ چومنے ہی نہیں دیتے تو ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ بدت نہیں ہے دو ہاتھ سے مصافہ اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا میں پہلے بتا چکا البل مفرد میں چھ نمبر روایت ہے کہ دو صحابہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کا یہ عمل امام بحری نقل کیا کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرا کرتے تھے پوری امت کا اس پہ اجماع اور عملی تباتر ہے یہ کوئی بفت نہیں ہے لیکن جو چیز بزت ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بدت ہے تو درو شیز کے حوالے سے میرے دو لیکچرز مسئلہ نمبر پچاس کے نام سے اذان اور اکامت کے صحیح اقام و مسائل سوا دو گھنٹے کی گفتگو اور سوا گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر ففٹی کے نام سے درو شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام وہ الحمد اپلوڈ ہو چکی ہے اب آخری مثال پوائنٹ نمبر فور کے اندر پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ مکمل گلو کی ایک کڑوی ترین مثال اور اس میں صحابہ کا ایٹیچیوڈ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو دس نمبر حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کے امام ابو دعود کے اور امام سرمزی کے استاد ہیں اور امام مسلم نے سیونٹی ون حدیث صحیح مسلم میں امام دارمی سے نکل کی ہیں اور بعد محدثین کے نزدیک کتب ستہ میں سنن ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی شامل ہے اتنی یہ کتاب ہے اس کے مقدمے میں یہ حدیث ہے دو سو دس نمبر کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان اور حضور کے لاڈ لرین صحابی بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ان کا نام پڑ گیا تھا یو فاہبن رسول اللہ کی مبارک جوتیوں والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے لاڈوے سے ان کو سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کا چیف جسٹس بنایا ہوا تھا ابو دردا کو شام کا اور ان کو کوفے کا تیسی فیجڑی میں یہ فوت ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قاضی القضا کے عہدے پر تھے کوفے کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی تھی تو ان کے گھر صبح کے وقت عبداللہ سیدنا ابو مسا اشری ربی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا مسجد میں چلیے دیکھیے مسجد میں آج ایک ایسا نیا کام ہو رہا ہے جو ہم نے آج سے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن بظاہر تو وہ خیر کا کام ہی نظر آتا ہے ابو اشری نے کہا لیکن ابو اشری جو ہے وہ ایک عام سے آبی تھے اور چیف جسٹس تو وہ تھے نا انٹلیکچل لیول پہ فقی امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو بندے تین بندے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین یہ تین ٹاپ کے فقی ہیں اس امت کے اندر تو لیکن انہوں نے کہا مجھے شک ہے اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو سعید اللہ عبداللہ مسعود نے پوچھا کہ اے ابو اب مسافری تم نے مسجد میں کیا دیکھا تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہلکے بنا کر اور انہوں نے اپنے سامنے گٹلیاں اور یہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ایک بندہ بلند نماز سے کہتا ہے پڑھو سو دفعہ سبحان اللہ تو سارے پھر کنکریاں پھینکتے ہیں پڑھتے سبحان اللہ سبان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ پھر وہ بندہ کہتا پڑھو سو دفعہ اللہ اللہ حل اللہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں سر اللہ اب یہ تصویرات تو بالکل ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر سورج شروع ہوتا ہے ان چار تصویہ سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شاید دنیا میں محبوب نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چار تصویہات تصویر تو ٹھیک ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا میں اسی لیے تو آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تجھے تو چاہیے تھا ان کو کہتا اپنے گناہ گنے لیں ان کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی یہ جو نیکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے اپنے گناوں کو شمار کریں یہ جو انہوں نے عمل شروع کیا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فتی امت چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجمعین مسجد میں آئے اور پانچ باتیں آپ نے شاید فرمائی وب اللہ تعالیٰ فرمایا اے امت محمدیہ تمہاری بربادی ہو اتنی جلدی تم رسول اللہ کے بعد ہلاک ہو گئے اللہ اکبر پہلی بات یہ دوسری بات جبکہ نبی کے صحابہ دنیا میں موجود ہیں تیسری بات جبکہ رسول اللہ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری سیدنا عمر کا ہی دور تھا تین چار سال ہی ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے گئے چوتھی بات رسول اللہ کے برتن ٹوٹ گئے ہیں ابھی تک تو برتن بھی حضور کے سلامت ہے اور تم نے امت کے اندر یہ ہلاکت شروع کر دی اور پانچویں بات اللہ کی قسم یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت پر ہو یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے یعنی یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے زیادہ کوئی ہدایت کا راستہ تمہیں مل گیا ہوا ہے یہ تو انہوں نے ٹانٹ کی نا تانے کے طور پر بات لیکن اصل بات صاحب کی کہ یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے انہوں نے عرض کی کہ اے ابن مسعود ہمارا ارادہ تو خیر کا ہی ہے یہ جو کہتا نہیں کہ کلمہ ہی پڑا نہیں تو وہاں سے باغ گناہ گیتا ہے یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن خیر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سننے سے ہٹ کے عمل کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن بھی کثرت سے پڑیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے بھی نہیں اترے اور یہ جو اس حصہ حدیث کا یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ خوبارش کے بارے میں اور میرا گمان ہے شاید تم انہی لوگوں میں شامل ہو اللہ اکبر اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کی کرامت ظاہر کر دی ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کا میرا گمان ہے اور عمر بن مسلمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی جب ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر خوارش کو قتل کر رہے تھے تو یہ لوگ نہروان کے مقام پر خوارش کی طرف سے ہم پر چیر برسا رہے تھے یہ تصویر سٹنے والے کنکریاں اجتماعی گٹھنیاں اجتمائی اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے بھائیوں کہ یہ ختم خواجگان جو تصوف کے اندر ہوتے ہیں پھر تیجا اور چالیسواں کے اندر یہ آئے تھے کریما اور کہتے ہیں جی بڑے نیکی کا کام بالکل نیکی کا کام ہے کون کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے کوئی اس کو گنا نہیں کہتا لیکن اس طریقے سے اجتماعی عبادت کو ارینج کرنا یہ پروفٹ کی تعلیمات کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا انڈیویجلی کوئی عمل کرے وہ کوئی بدت نہیں ہے لیکن اجتماعی انڈیویجل آپ سنا تو تصویر جتنی بار مرضی پڑے صحیح ادیشہ بداؤدو ترمزی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کر دے گا جس آج ہی ماہ سے پیدا ہوا لیکن اس کی اگر آپ جماعت کی گے اجتمای اگر اس کی کریں گے فرض نماز کے مقابلے پر تو یہ بےدت ہو جائے گی یہ آپ نے خود طریقہ جاری کر لیا تو یہ تمام چیزیں اسان سباب کے نام پر کی جاتی ہیں اور دراصل بیسیکلی سوز منایا جاتا ہے اسی لیے تو چالیسے والے دن بھی پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر جزاروں کے ساتھ وہ پھر بین بھی کر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں آنسو آنا رحمت ہے رونا رحمت ہے لیکن اونچی واض کے ساتھ اور بین کرنا اور منہ سے نکالنا یہ حرام ہے بخاری مسلم کی کی روشنی پہ. اس میں میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی فور کے نام سے اسالے ثواب ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح اقام و مسائل اب یہاں پر میں آخر میں دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتا کے آپ کو صحابہ کا ویژن کلیئر کر دوں اس حوالے سے جو اسالے ثواب کے نام پر سوگ منایا جاتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ زینب ربی اللہ تعالیٰ نے کا بھائی فوٹ ہو گیا تین دن گزرنے کے بعد سیدہ زینب نے خوشبو لائی اور اپنے جسم پر ملی اور فرمایا میرا خوشبو ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آفرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سونگ کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامن پر چار مہینے دس دن تک سوگ وہ بھی اگر وزر عمل ہو جائے تو اس سے پہلے سو ختم ہو جائے گا وہ ایکسپشنل کیس ہے تو جان بوجھ کر لوگوں نے تو کہا ہوگا دیکھو جی نہ ملتی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ امت کو پتا چلے خوشبو ملی چوتھے دن بھائی مرا ہوا اور یہ تو بھائی کوئی تو یہ بھائی سے محبت نہیں ہوگی بیٹا جوان بیٹا فوت ہوا صحیح بخاری کی حدیث ہے امیں اتیا رضی اللہ تعالی نے جوان بیٹا بہت ہوا تیسرے دن انہوں نے درد رنگ لا کے اپنے جسم پر خوشبودار ملا اور فرمایا یہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوی کی کہ وہ اپنے خامن کے لیے چار مہینہ دس دن کا شروع کرے گی کوئی اور سروگ تین دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے <متحد> میرا خیال ہے یہ سی اگر بیان کی جائے تو آج صحابہ کو لوگیں گے فنیٹک جس طرح ہم کہتے ہیں بد کہنا کوئی جگہ جگہ بد بد کا فتوا لگاتے ہیں تو یہ دیکھو امل مومنین کو صحابہ کو کس طریقے سے جان بوجھ کے آ کام کرتے تھے جان بولیے وہ جی فلاں کی پہ گئے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے اس کا پیو مر گیا تھی. او پائی پیوہ محبت اس شخصیت نال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے, اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ تو اس کو تو اپنے نبی کی شرم مارے ہوئے ہیں آپ اس کا مزاقو آ رہے ہیں کہ یہ بدت بدت کی رڈ لگائے ہوئے ہیں اس سوالے سے ان اگلی دفعہ میں پوائنٹ نمبر فائیو ڈسکس کروں گا جس میں پانچ اشکالات اور شبہات ڈسکس کروں گا اور اس کے آخر میں تحفے کے طور پر بزرتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اس کو ایڈریس کروں گا اور وہ لیکچر ہمارا ہوگا سیونٹی فائیو بی کے نام سے ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے